www.atabliq.com the revival of iman ونهو بالله من شوري ان حسينام من سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له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 زين للناس حب الشهبات من النساء والمنين والقناقير المقنطرة من الزهب والفضة والخيل المسومة والأنام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله إنه حسن المآب وقال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف الأداء والشلاة واتبعوا الشهبات فسوف يلقون غنيا وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تعالى وإنك لا لا خلق عظيم وقال الله تعالى قل هذه سبيله میرے محترم دوست اور مجھے اللہ جل ج نے اس دنیا میں انسان کو کیوں پیدا کیا کوئی چیز بغیر مقصد کے کوئی نہیں بناتا دنیا کے اندر انسان جب کوئی چیز تیار کرتا ہے بغیر مقصد کے نہیں بناتا کوئی مقصد ہوتا ہے تو اتنا بڑا اللہ جس نے زمین بنائی آسمان بنایا چاند بنایا سورج بنایا ستارے بنائے ہوائیں تیار فرمائیں جنت بنائی درزخ بنائی قیامت دن لائیں گے کچھ اللہ نے اس انسان کو بنایا کیوں بنایا کس کام کے لیے بنایا صرف اتنے کام کے لیے کہ یہ کھانا کھا لے کپڑا پہن لے مکان میں رہ لے زندگی بسر کر لے اور مر جا صرف اتنی بات کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ایک بات اچھی طرح سمجھ لو اللہ نے انسان کو اس دنیا میں صرف زندگی گزارنے نہیں بنایا بلکہ زندگی بنانے کے لیے بنایا ہے جہاں تک زندگی جو گزارنے کا تعلق ہے تو سورج نکلا چھچندر پر چھپ, چھپکڑی پر چوہے پر بلی پر رات گزر گئی انسان پر سے بھی گزر گئی سورج ڈوب گیا تو دن گزر گیا سب پر چھپکڑیوں پر سے بھی گزر گیا تو جہاں تک زندگی گزارنا ہے تو ایک جانور بھی گزارتا ہے اور اپنی زندگی گزار کے بڑھ جاتا ہے ضرورتیں اسی ساتھ لگی ہیں پوری کر لیتا ہے بھوک لگی کھانا کھا لیا پیاس لگی پانی پی لیا پیشہ پہانی کی حاجت ہوئی کر لیا نر کو مادہ کی مادہ کو نر کی حاجت ہوئی ایک دوسرے کو استعمال کر لیا رہنے کا اپنا سا مکان بنا لیا بچے پیدا ہو گئے ان کی پرورش ہو گئی عمر پوری ہو گئی مر کے چلا گیا جانور کی زندگی تو یہ ہے تو کیا انسان کسی نکلے کام کے لیے اس دنیا میں آیا جس کا اللہ نے اتنا بڑا اشرف المخلوقات بنایا بالکل نہیں ہرگز نہیں اللہ نے انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا ہم ہیں مسلمان ہم مسلمانوں کی ہیں دو شانیں ایک شان لا اللہ سے پیدا ہوتی ہے ہم میں اور دوسری شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوتی ہے ہم میں لا الہ الا اللہ کے اعتبار سے تو ہم خدا کے بندے ہیں ہمارا مقصد زندگی بندگی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا حضرت اشارے سرم بھی آپ کے تابع بن کر تشریف لائیں گے اس بنا پر نبیوں والا جو دعوت کا کام تھا وہ اللہ نے اس انت کے ذمہ ڈالا یہ بھی مقصد زندگی میں آیا تو بندہ ہونے کے اعتبار سے بندگی اور حضور کا متی ہونے کے اعتبار سے دعوت یعنی اسی بندگی کا دنیا کے اندر پھیلانا یہ ہمارا مقصد زندگی ہے اس کو قرآن نے کہا مما خلقت الجن الجین نب اللہ اور قل حاضی سبھی میرے جتنے ماننے والے ہیں سب میرے پیچھے چلیں گے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے دعوت دیں گے تو یہ ہمارا مقصد زندگی ہے بن عبادت اور دعوت اس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا لیکن چونکہ ہم انسان ہیں فرشتے نہیں اگر فرشتے ہوتے تو بس یہ دو کام ہم کرتے رہتے لیکن اللہ نے ہم کو انسان بنایا اور انسانوں کے اندر وہ ساری ضرورتیں رکھ دی جو جانوروں میں ہوتی ہیں بیل میں بھینس میں بکری میں جو ضرورتیں اللہ نے رکھی وہ انسان میں بھی رکھی تو اس کے پورا کرنے کی اللہ نے اجازت دی کھانے کی پینے کی بیوی بی کی کپڑوں کی مکان کی شادی کی کاروبار کی اس کی اجازت دی دی مقصد میں نہیں ہے یہ ضرورت میں ہے کھانا کمانا مال بچوں کا پالنا زندگی کا ساری ضروریات کا پورا کرنا یہ اللہ نے ہمارے لیے بطور مقصد کے نہیں رکھا بلکہ بطور ضرورت پہ رکھا تو اس میں بھی ہمیں لگنا پڑے گا لیکن بقدر ضرورت بقدر ضرورت ان ساری چیزوں کی رعایت کے ساتھ اگر ہم چلے تو اللہ تعالی اس انسان کو اپنا خلیفہ بناتا ہے اور یہ خلافت خدا بندیہ کے جواہر اس میں اجاگر ہوتے ہیں تو یہ انسان بہت اونچے اخلاق والا بنتا ہے اور دوسروں کی ہمدردیاں بھی یہ انسان کرتا ہے خیر خبر بھی لیتا ہے تو گویا اس انسان میں اللہ نے چار رسبتیں رکھی جیسے مادی لائن میں بھی اللہ نے چار چیزیں ہیں آگ پانی ہوا اور مٹی ہے نا اس سے ساری مادی لائن کو اللہ نے چلایا پھر نظام کو چلایا اگر یہ ساری اعتدال کے ساتھ ہو تو نظام عالم ٹھیک چلتا ہے اور اگر ہوا تیز چلنے لگے نقصان پانی سیلاب شکل اختیار کریں گے نقصان آگ لگنے جا، لگ جائے چاروں طرف آگ لگنے لگے نقصان زمین ہل جائے زلزلہ جل آ جائے تو نقصان اور آگ پانی ہوا مٹی سارے نارمل طریقے پر رہے تو فائدہ پورے نظام عالم میں اللہ نے یہ چلایا پھر انسان کے بدن میں بدلنے بھی اللہ نے چاروں چیزیں رکھی کسی طریقے سے روحانیت والی لائن میں اللہ نے یہ چار رسمتیں انسان کے اندر رکھی ہیں ایک نسبت تو عام جانداروں والی جس میں کھانا کمانا آتا ہے دوسری نسبت فرشتوں والی جس میں خدا کی عبادت آتی ہے تیسری نسبت اللہ کے خلیفہ ہونے والی جسے جس خلافت خدا بندیہ کہتے ہیں اس کے اندر اخلاق آتے ہیں اور چوتھی نسبت نبیوں کی نیابت والی جس میں دعوت آتی ہے تو یہ چار نسبتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ایک اپنی ضروریات کا پورا کرنا ایک عبادات کا کرنا ایک اخلاقیات پر رہنا اور ایک اللہ کے دین کی دعوت کا دینا ان چاروں میں ہماری جان بھی خرچ ہو اور ہمارا مال بھی خرچ ہو کتنا کتنا خرچ ہو جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے خرچ کرنے کو بتایا یہ ہماری جان اور مال کا مصرف ہے اور ہماری صلاحیتوں کا یہ مصرف ہے لیکن آج کیا ہو گیا عبادات کی لائن اتنی ختم ہوئی کہ پچانوے فیصد مسلمان بغیر نماز کے زندگی گزار رہا ہے جو پانچ وقت کی فرض تھی اخلاقیات والی لائن جو خلافت خدا بندیاں والی لائن تھی وہ بھی اتنی ختم ہو گئی کہ اب وہ ہمدردیاں باقی نہیں رہیں سود جھوٹ دھوکہ غمن خیانت مزالین بے رہی عام ہو گئی یہ لائن بھی ختم نبیوں کی نیابت والی جو دعوت کی لائن تھی اس کا تو کوئی تصبر ہی نہیں آدمی سمجھتا ہی نہیں کہ اوپر کوئی کام تھا اور اس کے چھوڑنے سے میں کوئی مجرم بنوں گا صحابہ کے دور میں تو چھتیس ہزار کی مقدار تبوک میں چلی گئی صرف تین رہ گئے معقول قسم کا کوئی رزرو نہیں تھا تو یہ اتنا بڑا جرم سمجھا گیا کہ پچاس دن تک گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے سب نے بند کر دی سائے مدینے والوں نے اس آدمی سے بات بت کرو یہ کیوں نہیں کیا جماعت میں اللہ کے راستے میں کیوں ہی گیا اب تم کہو گے مریض صاحب وہ تو جہاد تھا وہ تو تبوب تھا کیا معنی جہاد کی اللہ کے کلمے اونچا کرنا صحابہ جو جاتے تھے وہ اللہ کا کلمہ اونچا کرنے جاتے تھے اللہ کے دین پھیلانے جاتے تھے ان کا مقصد جو تھا ملک لینا یا مال لینا نہیں تھا وہ سمجھتے تھے کہ دن دین ہمارا نہ ملک سے پھیلے گا نہ مال سے پھیلے گا ین تو ہمارا پھیلے گا قربانیوں سے دینی زندگی آئی ہے قربانیوں سے ملک مال سے دینی زندگی نہیں آتی تو وہ لوگ ملک اور مال لینے نہیں گئے بالکل نہیں یہ ان پر یہ ہے مکہ مکرمہ جو فتح ہوا تو انہیں کے اپنے مکانات تھے لیکن اپنے مکان بھی انہوں نے نہیں لیے مطالبہ نہیں دیا ایک نے دیا حضرت احمد بن جہشر رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں آنکھوں سے نابی نہ بینا ہوں اے اللہ کے نبی مجھے مکہ کا میرا مکان دلوا دو مدینہ میں میں بغیر رہبر کے چل نہیں سکتا مکہ میں بغیر رہبر کے چلوں گا زمین میرے پیروں کو لگی ہوئی ہے میرا اصلی وطن ہے حضرت عثمان کے بیچ میں واسطہ بنایا چپکے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی آئے تھے روتے ہوئے ہائے میرا مکان مجھے ملے اور جب جانے لگے تو ہنستے ہوئے جانے لگے کہ مجھے مکان نہیں چاہیے لوگوں نے پوچھا کیا بات ہوئی تو یوں بات ہوئی کہ میرے پاس سرا سا فرمایا اگر مکان تو دنیا کے اندر چاہتا ہے اگر مکان تو دنیا کے اندر چاہتا ہے تو دلوا دوں گا موت پر چھوٹ جائے گا اور مکان اگر تو جنت کے اندر چاہتا ہے تو پھر وہ میں دعا کر کے اللہ سے دلوا دوں تو وہ کبھی نہیں چھوٹے گا اب کر دونوں میں سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے دنیا کا نیچا چاہیے مجھے تو آخرت کا مجھے دن جنت کے مکان بھیجو تو, تو اول تو کوئی اپنے وطن کا اپنا مکان اپنی زمین لینے کو تیار نہیں کہ جس مکان کو اللہ کے لیے قربان کیا اس مکان کو دوبارہ لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں تو جو اپنا مکان لینے کو تیار نہ ہو تو کیا وہ مصر کی سرزمین پر راج ٹپکائے گا وہ شام کی سرزمین اور پر راج ٹپکائے گا کہ بہت آرام سے ہماری زندگی بسر ہوگی چرم بسر جا کے بس جائیں اور بسر کو فتح کر کے اس کی زمین سے فائدہ اٹھا لیں یہ صحابہ آخر الزام ہے صحابہ نہ ملک کے دل دادا تھے نہ مال کے دل دادا تھے وہ سارے ملک کی طاقت کو مکڑی کے جالے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے اور وہ ساری دنیا کے مال کو مچھر کے پر سے زیادہ نہیں سمجھتے تھے حیثیت ہی نہیں تھی ان کے نزدیک نبی کریم وسلم نے دل و دماغ میں یہ بات بچا دی تھی کہ ساری دنیا کا سرمایہ مچھر کے پر کے برابر کی قیمت اگر ہوتی خدا کے ہاں تو کسی بے ایمان کو پانی کا دھوپ نہ ملتا کہ جو ذہن میں بیٹھ چکا تھا کہ ساری دنیا کے مچھر کا پر اس کی کوئی ویلیو نہیں سارا سرمایہ اور ساری, ساری, ساری دنیا کے ملکوں کی طاقت تو ان کے نزدیک خدا کی طاقت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں تھی مچھر کے مکڑی کے جالے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں تھی ساری دنیا کی طاقت مکڑی کا جالا اور ساری دنیا کا سرمایہ مچھر کا پر یہ ان کے نزدیک تھا تو وہ کیا مصر کی زمین کو حیثیت دیتے شام کی زمین کی حیثیت دیتے اور کیا ان حیثیت ہوتی ہے رات زمین کی وہ تو جن زمینوں پر جاتے تھے ان زمینوں پر وہ چاہتے یہ تھے کہ وہاں کے رہنے والے انسانوں کا دل فتح ہو جائے ان کے یہاں زمینوں میں فتح ہونا زیادہ اہم نہیں تھا وہاں کے بستے والے انسانوں کے دل فتح ہو جائے اور دلوں میں اللہ کی عظمت و محبت آ جائے لیکن بادوں نے ایمان اسلام کو نہ کیا اور ملک سر پڑ گیا اور آہی گیا جیسے حضرت عمر کے زمانے میں بہت سے ممالک آ ہی گئے تو اسلامی طریقے پر اس کا نظام چلا کے بتا دیا کہ اگر سر پڑھ ہی جائے گا تو ہم ملک کے اندر اللہ کے دین کو یوں نافذ کرتے ہیں یہ ذہن میں نہیں تھا کہ دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے ملک ہوگا تو کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا وزیر ابھی نہیں سوچا کہ ابھی تو ان کے ساتھ مل جاؤ اور جب باپ بوڑھا پھوسل کہیں کا مر مرا جائے گا اور میں جب وزیر بنوں گا تو اسلام کو زندہ کر دوں گا پورے نمرود کے ملک میں یہ نہیں سوچا بلکہ وہی دعوت دینی شروع کر دی اور جو تکلیف آئی اسے برداشت کرنی کیوں کہ ان کے ذہن میں تھا کہ اللہ کے دین کی دعوت دینے میں جو تکلیف آتی ہے اور اس کے ذریعے اندر جو ایمان کی طاقت سب کی طاقت کی طاقت یہ اس لیے انہوں نے اس کا انتظار بھی کیا کہ باپ مرے وزارت میرے دین چلا دوں وہیں سے نیند کی دعوت نہیں شروع کرنی اور سارے کے سارے مل کر آج میں ڈال رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر ایمان کی طاقت اتنی بھر چکی تھی دی دعوت کے دے دے کہ انہوں نے یہ طے کر, دی کر دیا سابت کر دیا اے خدا میں آج میں جل سکتا ہوں لیکن تیرے فتر کو نہیں جلا سکتا اللہ نے بھی کہہ دیا کہ جب تو میرے حکموں کو نہیں جلاتا تو میں بھی تجھے نہیں جلاتا ظاہر کے خلاف اللہ کے حکموں پر جب قدم اٹھتا ہے اور طبیعت کے خلاف اللہ کے حکموں پر جب قدم اٹھتا ہے تو اللہ ظاہر کے خلاف پیسوں کی مدد کرتے یہ نہیں کہ جتنا حکم اللہ کا طبیعت کے موافق ہوا اتنا تو لے لیا اور جو طبیعت کے خلاف ہوا اسے چھوڑ دیا جیسے آج کا چودہویں صدی کا مسلمان اسلام میں سے اتنا حصہ لے لیا جو طبیعت کے موافق تھا اور جہاں طبیعت کے خلاف تھا وہ دوسروں سے لے لیا کہ پورا اسلام کہاں ہوا آزادی طرح رہتا بٹے اس کے اثرات دنیا میں نہیں پڑیں گے دنیا میں تو اس اسلام کا اثر پڑے گا کہ پورا جب برا ہمارے اندر آ جاتا طبیعت کے بعد طبیعت کے خلاف ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لات ماری اور حضرت عرصیٰ علیہ السلام نے لات ماری حکومت کو ورنہ منہ بولے بیٹے بنے ہوئے تھے فرعون کے انتظار کرتے فرعون بھر مرا جائے بادشاہت میرے ہاتھ میں آئے اسلام پھیلا دوں گا دین پھیلا دوں گا ایسا نہیں سوچا بالکل اس کا خیال بھی نہیں کیا انہوں نے بادشاہت کو قربان کیا ابراہیم علیہ السلام وزارت کو قربان کیا یہ دین کے جو بڑے بڑے ہیں میں ان کی بتا رہا ہوں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیشکش فرمائی اللہ نے آفر کیا کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں کاٹ, کاٹ کے فوتو, بنا دو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عرض کیا اللہ نیا میں ملکن نبی بننا نہیں چاہتا یعنی حکومت والی نبوت مجھے نہیں چاہیے مجھے تو غریبی والی نبوت چاہیے میں ابدن نبی بننا چاہتا ہوں تو پہلے ہی دن ملک کے نبی ہمارے نبی نے کر دی اور دین کا کام کرنے کے لیے تکلیفوں کو بھڑا کر دیا سب کو کسی سے کوئی وعدہ کھانے پینا دینے کا نہیں اور جو اسلام میں داخل ہو کر دین کی دعوت دیتا ہے اس کی بجائیاں ہو رہی ہیں زنجیروں میں جنگڑا جا رہا ہے کاغوں پر اٹایا جا رہا ہے گرم پتھر سینے کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں چہرے پر چھوٹا جا رہا ہے یہ ساری تکلیفیں برداشت کرنی منظور ہے خدا کے دین کے لیے اس لیے اللہ کا دین اپنا بہت محبوب ہے دین بڑا طاقتور ہے دین بڑا قیمت والا ہے دین کے ساتھ خدا کی طاقت ہوتی ہے اور اس بنا پر دین کے لیے محبوب سے محبوب کر نبیوں نے تکلیفیں اٹھائیں اور اللہ نے گوارا کر لی ورنہ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب تو نبی ہوتے ہیں نبیوں میں سب سے زیادہ محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ قادر مطلق ہے دعا مانگ لیتے دنیا میں پھیل جاتا اتنی تکلیفیں کیوں اٹھائیں معلوم ہوا کہ دین بہت طاقتور چیز اور بہت قیمتی اور محبوب چیز ہے اس کے لیے محبوب سے محبوب آدمی کو بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اس کے بغیر دین نہیں پھیلتا تکلیفوں کے بغیر دین کے پھیلانے کا خیال کر دینا ایسا ہے جیسا ریشم کے کپڑے میں آم کی گھجڑی لپیٹ کر اس کو سونے میں سونے کے صندوق میں رکھ کر اور اس کے بخوبی تر ڈال کر یہ انتظار کرنا کہ بہت ہی بڑھیا قسم کا آم کا باغ تیار ہوگا یہ کیا زمین میں ڈالو پانی پلاؤ اور کیچڑ کرو اور یہ کیا گیہوں لینے کے اندر کھاد ڈالو اور گوبر ڈالو اور بہانا ڈالو یہ کیا ہے بیک برڈوں کا طریقہ جو بیک برڈ پسند ہے پرانے خیال کے اونٹوں کے زمانے کے آج چاہے کتنے کیریکٹر ویریکٹر بنائیں لیکن کوئی پہانے کا کھاد بنائیں گے چاہے وہ حضرت طریقے سے بنا بنانا پڑے گا تو اسی طریقے اللہ کا دین جو ہے قربانیوں سے دنیا میں پھیلتا ہے ہم چاہیں گے راحتوں سے پھیلیں بالکل نہیں تیش اللہ سمجھ ہاں وہاں یہ تکلیف تو اٹھانی نہیں لیکن دین کے کام میں جو تکلیف آ جائے اس کے بھی آدمی کو تیار رہنا چاہیے یہ بات الگ ہے کہ بازو اللہ تعالیٰ زیادہ تکلیف دیے بغیر اس کے ہاتھوں دین پھیلا دے لیکن آدمی کو تیار رہنا پڑے گا کہ میں خدا کے دین کے لیے جو قربانی دینی پڑے گی میں تیار ہوں اس قربانی سے اندر ایک مایا پیدا ہوتی ہے ایمان کی طاقت اللہ کی عظمت آخرت کا فکر جنت کا شوق جہنم کا خوف رسوم کے ان سال آسان تیز کی رسمات یہ وہ اندر کا پیٹرول ہے جس سے دین پھیلتا ہے اگر غریبوں میں یہ پیٹرول تیار ہو جائے اندر کی مایا مالداروں میں تیار ہو جائے چھوٹوں میں بڑوں میں کم پڑے لکھے زیادہ پڑے لکھے جس کے اندر یہ مایا تیار ہو جائے گی نا بھائی دین دنیا میں پھیل جائے دنیا اللہ نے دارالرسمات بنایا ہے دیوار سے دودھ دے سکتے ہیں لیکن نہیں دیتے وہ تو بھینس اور بکری کے اندر سے ہی لینا پڑے گا آسمان سے اناج برسا سکتے ہیں لیکن نہیں برساتے کھیت بحال چلانا پڑے گا وہ اللہ کی جی ترتیب ہے ایسے ہی دیو اور ایمان کا ہدایت کا جو پھیلنا ہے اس کے لیے بھی اللہ نے جو سبق بنایا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واری محنت اور آپ کے بڑی قربانیاں اس کے جو نقل اتارے گا خدا کا دین پھیل جائے اور اگر کوئی یوں, سا, یوں سوچے کہ حضور والی صاحبہ والی قربانیاں تو مجھے دینی نہ پڑے اور صرف ہم, یعنی کہ میں کچھ طوفانے قائم کر دوں کچھ کتابیں کہ دنیا کے اندر پھیلا دوں اور دین پھیل جائے تو بھائی اس سے تو نہیں پھیلے گا چاہے اس کا فائدہ تھوڑا بہت ہو جائے اس کا ہم انکار نہیں کرتے لیکن یہ پورا دین پورے عالم کے اندر ایک دم سے زندہ ہو جائے اس کے لیے سبب کے طور پر بلدینہ جہادو ہے اور یہ بلدینہ جہاد حضور کے طریقے پر ہو اللہ دین کی محنت تو اس پر اللہ حسول پھر اللہ کا وعدہ اور اگر یہ بلدین جہاد نہیں تو پھر اللہ کا وعدہ بھی نہیں پھر تو ریشم کے کپڑے میں آم کی لٹڑی کو لپیٹ کے سندو کے سونے میں رکھ انتظار کرتا ہے کہ آم کا درخت اگے گا ایسے ہی بھائی تو راحت کے نقشوں میں نرم نرم بستروں کو میں لیتا لیتا اس بات کا انتظار کر کے دین دنیا کے اندر پھیل جائے گا انتظار کرتا ہے یہ مینیفیس رہے گی لیکن سبز تم نے احتیاط نہیں کیا یاد جو صحیح دن ہوگا جو سچا دن ہوگا وہ اپنے پھیلنے میں باہر کی کسی نہ مل کا محتاج ہوگا نہ مال کا محتاج ہوگا وہ تو اپنے اندر کی طاقت سب لے بالکل اندر کی طاقت ہے افریقہ کے اندر ہم گئے جماعتوں نے خوب کام کیا لوگ بہت ایمان کی طرف آئے کلمہ پڑھنے والے بنے دو پادری ہمارے پاس آئے اس سے ختم ہونے پر مجھے پوچھنے لگے بڑی تعجب کی بات ہے جب تک تمہاری کام نہیں ہو رہا تھا تو ہمارا خود چل رہا تھا جب تم تمہاری جماعتیں آئیں تو تمہاری چیز چلنے لگی اور لوگ ایک اللہ کے ماننے والے بن گئے اور چل رہی ہے ساری جماعتوں میں بھی چل گئے انہیں کا سب سے زیادہ تعجب ہم اس بات پر ہو رہا ہے کہ ہم جس کو اپنا بناتے ہیں تو ماہانہ کچھ پیسے بھی دیتے ہیں حسن پرست ہو تو کچھ لڑکی بھی دے دیتے ہیں عہدے کا دل دادا ہو تو بڑا عہدہ بھی دے دیتے ہیں بڑا کوئی آدمی ہو تو ہم تو کچھ دینے کچھ بھی نہیں دیتے جو مسلمان بنتا ہے اسے تم کچھ نہیں دیتے اور ساتھ ساتھ اور بات اوپر سے تین چیلے مانگتے ہو اور تین چیلے مانگتے اس کا خرچہ بھی نہیں دیتے وہ اپنا ہی خرچہ کرے اور پھر بھی لوگ تمہاری باتوں کو مانتے ہیں یہ میرے بڑا چارج مجھے ہو رہا یہ مجھے بڑا چارج ہو رہا اس نے جمع جب, جب, جب سے سو سوچ رہا جماعتوں کو دیکھتے ہوئے سمجھ دوں گی ادھر معاملہ کیا ہے یہ اور پھیل یہ تحسا پھیلا دنیا کے اندر سمجھ نہیں کیا تو میں نے اس سے انتہا بھائی دیکھ سیدھی سیدھی بات ایک تو ہوتا ہے وہ طریقہ جو زندہ زندہ دن زندہ طریقہ یہ تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آسمان سے آیا اور جو چالو ہو اور ایک وہ طریقہ جو مردہ ہو چکا جس کی چلن نہیں تو زندہ جو دین ہوتا ہے حقیقی جو دین ہوتا ہے اس کے ساتھ تو خدا کی طاقت ہوتی ہے اور وہ دین خدا کی طاقت سے چلتا ہے وہ سہاروں کا محتاج نہیں ہوتا نہ ملک کا سہارا نہ مال کا سہارا ہر مہینے کا یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوا یہ عیسا علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا جب انجیل والا دین چالو تھا تو برسرے اقتدار یہود کچھ زمانے کے ساری طاقت لگا چکے پھر بھی انجیل کی بات چلی بابا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے غریب قسم کے لوگ تھے پاور طاقت پال نہیں تھا پھر بھی چن خدا کی طاقت سے چنی علیہ السلام کے مقابلے پر نے اسی طاقت آئی تو ریت بعد میں اتری فرون کے ڈوبنے کے بعد ایک صحیح پہلے اترے تھے آسمانی ان صحیفوں پر چلے اس میں اتنی طاقت اور پاور تھا کہ فرون مقابلہ نہیں کر سکا بے حیثیت ہو گیا مگر کے جانے کے جیسا تو یہ میں نے جون سے زمانے کا جون سا دین آسمانی ہوتا ہے اس کے ساتھ خدا کی طاقت ہوتی ہے توحیت کے زمانے میں توحیت کے ساتھ انجیل کے زمانے میں انجیل کے ساتھ اب ہم نے کہا زمانہ قرآن کا ہے توریت، انجیل زبور ساری آسمانی کتابیں منسوخ ہو چکی اب میں نے کہا قرآن کا دور ہے نبی کریم ساسن کی نبوت کا دور ہے نبوت آپ کی ختم نہیں ہوئی پہلی صدی میں آپ کی نبوت چودہویں صدی میں آپ کی نبوت اور قیامت تک آپ کی نبوت ہے ہمارا دور دور نبوت ہے نبوت سے خالی دور یہ نہیں ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آج کا دور نبوت سے خالی ہو گیا وہ غلط کہہ رہا ہے آج کا دور دور نبوت ہے اور کس کی نبوت کا دور ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور ہے دنیا کا کوئی آدمی چمک نہیں سکتا اور اللہ تک پہنچ نہیں سکتا اور دنیا حضرت میں کامیاب ہو نہیں سکتا جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام رہے یہ قرآن کا دور ہے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور ہے اس بنا پر اس کے ساتھ خدا کی طاقت ہے اور قیامت تک رہے گی یہ اپنے پھیلنے میں نبل کم ہوتا ہے نہ معلوم ہوتا ہے اور جو طریقے مردہ ہو چکے جو طریقے غلط ہیں اللہ کی طرف سے صحیح نہیں چاہے وہ دہلیت کا طریقہ ہو اور چاہے اور جتنے بھی غلط مذاہب ہیں ہم کسی کا نام نہیں لیتے یہ سارے طریقے مردہ ہیں مردہ جب مر جاتا ہے تو قبرستان تک تو اسے جانا ہوتا ہے اور زندہ بھی جاتا ہے قبرستان تک اور, اور نہیں جاتا ہے زندہ تو اپنی اندر کی طاقت سے جاتا ہے لیکن مردہ چار کے کندھے پر رکھ, رکھ کر بھی بھیجا جاتا ہے اس کو کندھے کی ضرورت ہوتی ہے مردے پہ تو میں نے کہا جو طریقے مردہ ہو چکے ان کے لیے ملک کا کندھا مال کا کندھا لڑکیوں کا کندھا ہسپتالوں کا یہ سارے کندھے مئوں کا کندھا دھمکا کے کسی کو اپنے طریقے میں داخل کرنا تو میں نے ان سارے کندھوں کی ضرورت ان طریقوں کے لیے ہے جن کے اندر سے جان نکل چکی اور جس طریقے میں جان ہے اور خدا کی طاقت ہے اور خدا کی طرف سے نور ہے وہ طریقہ اندر کی طاقت سے چلے گا اگر مسلمان کے اندر ہی پان کی طاقت ہے تقوا ہے صبر ہے توکن ہے قرآن کی جی حقیقت ہے مجسم قرآن حدیث بن کے یہ مسلمان چل رہا ہے اس کے اعمال صحیح ہوتے چلے جائیں تو اس کے چہرے کو دیکھ کر بھی اس طریقہ پھیلے گا اس کو سوتا دیکھیں گے تو طریقہ پھیلے گا اس کو کھاتا دیکھیں گے تو طریقہ پھیلے گا وہ دین پھیلنا شروع ہوگا ان کی زندگیوں سے چاہے غریب آدمیوں میں وہ زندگی آ جائے حضرت بلال جیسا حضرت حباب جیسا حضرت سوہیب جیسے غریب آدمیوں کے اندر چاہے وہ زندگی آ جائے دین پھیلنا شروع ہو جائے گا مالداروں میں آ جائے تو دین پھیلے گا حضرت ابوبوں کے شدید جیسا مالدار عثمان جیسا مالدار حاکم میں اگر وہ طریقہ مبارک آ جائے تو اس حاکم کے ذریعے دین پھیل جائے گا جیسے حضرت عمر رحمت اللہ تو وہ طریقہ جو صحیح ہے وہ تو اپنی طاقت سے پھیلے گا بشرطح کہ اس کا وجود انسان میں ہو صرف کتابوں میں نہ ہو کتابوں میں سارا اسلام دکھا مسلمان میں نہ ہو تو وہ نہیں جلے. چلی وہ تو سارا یورپ کہتا ہے جب کسان اسلام سے دیکھتا ہے تو پورا یورپ تسلیم کرتا ہے کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں کہ کیسے کیسے لوگوں کو کیسے اونچا اخلاق والا بنا دیا اور کیسے اچھا بنا دیا سارا یوروپ تسلیم کرتا لیکن یورپ کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام پہلی صدی کے لیے چودویں صدی کے لیے نہیں یہ غلط ہے جیسے اسلام پہلی سدی کے के लिए سدی کے لیے, لیے, بھی, بھی, لیے اور بیسویں تک کے لیے تو یورپ ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ اگر یہ اسلام چودہویں صدی کے لیے بھی ہے تو پھر یہ مسلمان اسلام پر کیوں نہیں چلتا یوروپین طریقے پر کیوں چل رہا ہے اس کا ہمارا بت جواب نہیں اس کا ہمارا بت جواب نہیں اس کے قصوروار ہیں ہم قصوروار ہیں کہ چودہویں صدی میں مسلمان اسلام پر نہیں چل رہا طبیعت کے خلاف اسلام کی جو بات ہے اس پر تو نہیں چلا بلکہ وہ یورپین طریقہ نہیں لیا اس پہ سمجھ گیا کہ چودویں صدی میں ہمارا طریقہ پہلی صدی میں تمہارا طریقہ پہلی صدی میں اسلام نہیں چل سکتا یہ اس کا ذہن لیکن جب سے جماعتوں کی نقل و حرکت ہوئی اور عمل زندگیاں سامنے آئیں اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے مالدار ان کے غریب ان کے چھوٹے ان کے بڑے ان کے کالے ان کے بوڑھے ہر سب کا اسلامی زندگی بسر کر رہا ہے اور اس کے جو نتائج فوائد ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے قانون بنا بنا کے لوگوں کو لوگوں کو قتل وغیرہ سے نہیں روک سکے اور انہوں نے جو زندگی ایک مبارک پیش کر دی ایمان کی ہوا ان کی محنتوں سے چلی تو ایک ملک کے اندر گیارہ آدمیوں کے ایک آدمی نے قتل کیا جس ملک میں حدود اور اخس جاری اللہ نے اپنے کرم سے کرائے ہمیں فخر ہے اس پر پورے عالم میں وہ چکنے کے لیے نکل گیا گیارہ آدمیوں کا قاتل کیا ایک چلہ دے کر دینا آخر کا فکر پیدا ہوا کہ گیارہ آدمیوں کے قتل پر جہنم کا جو الگ اتر ہوگا اور جو بڑے بڑے سانپ اونٹوں جیسے اور, اور حچر کی برابر بچھو جو کاٹیں گے مجھے جو اللہ کے نبی نے بتایا جہنم کے اندر جسے داخل کیا جائے گا تو اس کی ایک ڈار جہنمی کی اہد کے بہار کے برابر ہوگی اور اس کی کھال اتنی موٹی ہوگی کیا اگر اس کے اندر تین رات تک چلو تب جا کے خارش ہوئی ہو اتنا لمبا چوڑا بدن کر کے چاروں طرف سے سانپوں اور بچو کا کاٹنا آگ کا جلانا اندھیرے کا ستانا اس آگ میں اندھیرا ہوگا بھوک اور پیاز کا ستانا اتنی بھوک لگے گی کہ کاٹے دار درختوں کو کھا جائے گا حلق میں پھنسیں گے پانی مانگے گا اتنی پیاز لگے گی پیدا و گرم پانی پی جائے گا اور انتریاں اس کی کٹ کے گر پڑیں گی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا فرشتے بڑے بڑے ہتھوڑوں سے مار رہے ہوں گے اور وہ چیڑ رہا ہو کر بیٹھا تیرے نبی نے پہلے سے بتایا تھا ہم نے نہیں مانا دنیا کے اندر واپس بھیج دے اب ہم تیرے نبی کی بات کو مانیں گے اب ہم غلط کام نہیں کریں گے ہم صحیح کام کریں گے اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے اب ہم کا دامن پکڑنے کو تیار اللہ کہیں گے کے ساتھ ہم سے بات دنیا کے پانچ مطلب اللہ کی طرف سے تجربہ گیا اور تھی اللہ کی کتار پر ہانا کہی اب کروڑ ہر کروڑ سال تو اللہ گا اللہ بھی میری پتار پر ہانی کہ یہ دن والے ہیں یہ سارے رنگ ساری ختم ہونے والی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوٹے گا اور کے یہاں تک چھوٹنا پہنچ جائے گا یہ صحیح تکلیفیں آنے والی ہیں اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے شیطان کو کہیں گے جہن شیطان کہیں گا میں بلا مت کروں مجھے میں کچھ نہیں کر سکتا فرشتے سے کہیں گے فرشتے بہت زور کی نظر آسان کرتے ذرا اذہ کو آسان کرتے تو فرشتہ بھی کہے گا نزیر تمہارے پاس پھر ڈرانے والا مرنے سے پہلے نہیں آیا تھا قد جاءنا ما نزل من ان آئے ہمارے برانے والے لیکن ہم نے ان کو جھوٹا سمجھا جنتاری خیالی باتیں ہیں کچھ نہیں ہم نے ان کو جھوٹا سمجھا ہم کے بیکور لوگ ہیں تو یہ سمجھتے تھے انتملہ لونا نسمات اگر کسمت سن لیتے اس میں سبج لیتے آج ہم جہنم میں نہ ہوتے فرشتے ساتھ نہیں دے رہے شیتان ساتھ نہیں دے رہا چاہیں گے خود بھاگ جائیں نہیں بھاگ سکتے بڑے بڑے فرشتے ہیں وہاں جہنم کے دروازے بند ہیں یوری لو نو جناری جینا مینہ بھاگنا <مُقیم> چاہ رہے نا کہ نہیں بھانٹ سکتے بھاگنا چاہ رہے نا نہیں بانٹ سکتے پھر اپنے بڑے بڑے چودھریوں نے لیڈروں سے کہیں گے کہ بھائی تم ہمارا ساتھ دو وہ کہیں گے کہ ہم کو جو تم سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے ہم کیا کریں اتَّبَعُوا بِهِمُ <الْأَسْبَاب> بھی ختم ہو جائیں گے بڑوں کے کریں گے. انہوں نے ہم کو غلط راستہ دکھایا اور انہوں نے صرف اپنے حلوے مانڈوں کے لیے اور صرف اپنی اجڑیاں بھرنے کے لیے اور صرف اپنے عہدے لینے کے لیے ہمیں اللہ سے ہٹا کے غلط راستے پر چلا دیا تو وہ لوگ کہیں گے اتانا ربنا آتیم من اللہ, کبیرا اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی مانی اور یہ بڑوں نے ہم کو غلط راستہ دکھایا ہمارے چودھری اور ہماری لیڈروں نے ہم کو غلط راستہ دکھایا تیرے راستے کو نہیں جانا اللہ تم کو دگنا عذاب کر تیری لانت درسا شیطان ساتھ نہیں دیتا فرشتے ساتھ نہیں دیتے خود باغ نہیں سکتے، لیڈر ساتھ نہیں دیتا سامنے جنت ہوگی سامنے جنت ہوگی بیچ میں کھڑکی ہوگی ان جہنمیوں کو جنت دکھائی دیں گی جنت جو دیکھیں گے تو اس کے اندر بڑے مزے ہوں گے اور یہ لوگ جو دنیا میں دین کے واسطے تکلیفیں اٹھاتے تھے حلال حرام کا خیال رکھتے تھے کاروبار کو حرام طریقے پر نہیں کرتے تھے پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے روزہ ذکا سنج وغیرہ کرتے تھے اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتے تھے بسترے اٹھاتے تھے پسینے بہاتے تھے سردیاں برداشت کرتے تھے رشوتیں چھوڑتے تھے کھانا سیدھا سادہ ہوتا تھا لوگ ان کی تانے مارتے تھے دیکھو رشوت چھوڑ دی کھانے میں سادگی آ گئی سارے تانے کو برداشت کرتے تھے لیکن اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے زندگی بسر کی جب کو دیکھا وہ تو بڑے مزے میں کشن مزے میں وہ بیٹھے ہوں سلام اوی اللہ بنارے تو اور تمہاری بیویاں بھائی دیکھ لو بات میں کہہ دوں بیچ میں عورتوں کے اندر بھی تعلیم کرتے رہی میرے بھائی عورتوں میں جو اپنے گھر کی عورتیں بچے ہیں نا ان میں بھی ذرا تبلیغ کا نشان پڑھتے رہیے تاکہ میں شوق پیدا ہو آخر کا اعمال کا تاکہ وہ عورتیں بھی بے دیندار بن جائیں آپ کے بچے بھی دیندار بن جائیں تاکہ پورا گھرانہ جنت کے ساتھ میں داخل ہو بہت پریشانی ہوگی یہ جنت میں جا رہے اور بی بیوی جہنم میں جا چوٹی پکڑ کے گھسیٹ کے بھرشتے لے جا رہے بڑی پریشانی ہوگی بھائی عورتوں پر رحم کرنا اپنی میں ساری عورتوں تک تو بات نہیں پہنچا سکتا میرے بھائی تم ان کے میاں ہو رحم کرنا ان کے اوپر خدا کے واسطے گھر کے اندر تعلیم چالو کرو گے نہیں کرو گے اللہ سے خوش رکھے تمہاری بیوی جنت میں گئی جیسے ہماری بیوی جنت میں گئی یعنی ہمیں خوشی ہوگی سمجھے نا تمہاری بیویاں تمہارے بچے تمہارے گھرانے سب جنت میں جائیں ان میں دین گاڑی دیا ڈانٹنا پھٹکار دمت لڑائی جھگڑا مت کرنا عورتوں سے سب بہت سمجھا بجھا کر بہت نئی کے ساتھ کتابیں پڑھتے رہو گے دل نرم ہوتے رہیں گے اس کے اندر ایمان کا دور اترتا رہے گے خود وہ بیوی بی نماز پڑھائے پر گی پردے پر آئے گی وہ خود وہاں کے دینداری پر آئے گی پھر وہ دوسروں کے طریقے چھوڑ کر بھی ساری طریقے پر آئے گی انشاءاللہ اور بھائی اللہ نے ہماری بیویوں بی کو بچوں کو ماں باپ کو ہمارے سارے خاندان کو اور بھائی پورے عالم کو لے کر ہم جنت کے اندر چلیں گے پھر وہاں جنت میں اصل ایک چیز یہ ہے پانی اور ہوا وہاں کی بڑی عجیب ہوگی ایسی ہوا پانی وہاں کی ایک تو جنتی جب جنت پہ داخل ہوگا تو اس کا بدن ساٹھ ہاتھ کا ہوگا پچاس ہزار ساتھ بہت, بہت بڑا بدل ہوگا آدم کے برابر جہنتی کا تو اسے بھی بڑا ہوگا اسے سزا بھی دینی ہے جنتی کا سات ہاتھ کا ہوگا اور جنت میں جانے کے بعد جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی اور کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے بھاری ہوائیں کھانا پینا جو ہوگا وہ پیٹ میں جا کے گندگی نہیں بنے گا خوشبو دار ڈال نکلی کھانا حضم خوشبو دار پسینا نکلا کھانا ہضم جتنا کھا لو کوئی تکلیف نہیں بالکل نہ کھاؤ کوئی تکلیف نہیں اس لیے تکلیف دینے والی بھوک جنت میں نہیں پیاس بھی جنت میں نہیں نیند بھی جنت میں نہیں نیند جنت میں نہیں نیند جو موت کی بہن ہے موت نہیں تو نیند بھی نہیں نیند پوری ہوگی خبر میں اور بھوک ختم ہوگی ناشتے میں وش کے سا کے نیچے کا اثر کے بعد میں بیان کیا تھا غالب نہیں کہا تھا یا کشور جوڑ کا نہیں کیا تھا روزانہ ہیں میری دیں کہا کون سا مضمون بیان کیا لندن میں ناشتے میں تو بھوک ختم ادر میں نیند پوری فوج میں پیاس ختم اب جنگت میں داخلے نہ بھوک نہ پیاس نہ نیند تھکن وکن تھکن وکن پوچھو جتنا کھا لو کوئی تکلیف نہیں مت کھاؤ کوئی تکلیف نہیں اللہ نے جنت میں ایسا بنایا ہے مکان جو بنایا ہے ایک ہی سونے کا ایک ہی چاندی کی ایک ہی سونے کی جوڑنے کا دارا مشک کا جنت کی زمین جنت کی زمین کی مٹی زعفران کی اور کنکر اور پتھر ہیرے اور جواہرات کے اور جو داخل ہو گیا کبھی نکلے گا نہیں اللہ کہتے خالدین سیاح آبادہ ہمیشہ کے لیے میں نے داخل کر دیا اور خود آدمی بھی نہیں کہے گا کہ اللہ نیا جنت سے نکلنے دے ہے تو لاگے جان لے تو لائے وہ نانا ہلا لائے وہ نانا ہی والا نہ خود نکلے نہ اللہ نکالے معاملہ ہو گیا برابر اچھی طرح لیکن اس کے لیے اللہ تعالی نے جان ہماری مال ہمارا خریدا جہاں جان مال لگانے کو کہے وہی لگانا ہے ان اللہ من المؤمنین بان الجنہ جنت کے مجلے میں ہماری جان مال اللہ خرید چکا ہماری جان ہماری نہیں ہمارا مال ہمارا نہیں اللہ کا ہے کیشیئر جہاں جہاں لگانے کو کہے گا وہاں لگائیں گے پھر جنت لگے گی تو اللہ تعالی نے دودھ کی نہریں پانی کی نہریں شراب کی نہریں شہد کی نہریں شراب وہاں حلال ہوگی بے ہوش کرنے والی نہیں ہوگی مزہ تو خوب آئے گا بیوی اور بہن میں تمیز نہ کر سکے ایسی گندی شراب وہاں نہیں یہاں تو بوتل میں پیتے وہاں تو لہر چلی بالکل لہر چلی اور خدمت گزار چھوٹی عمر کے خدمت گزار ہوں گے گی بتا رہا ان خدمت گزاروں کو تو دیکھے گا ایسا بالو جسے بچے موتی کوئی گلاس لے کر آ رہا ہے کوئی خالی گلاس لے کر جا رہا ہے کوئی نعمت لے کر آ رہا ہے تو جا رہا ہے چھوٹے میں چھوٹی جو جنت ہوگی وہ پوری دنیا سے دس گنا بڑی جنت ہوگی اسی ہزار خدمت گزار اور ستر بہتر ہو ایک ہور کے ستر ستر جوڑے اتنے پائی کہ ہور کی پنڈلی دکھائی دے پنڈلی کے اندر کی ہڈی دکھائی دے ہڈی کے اندر کا گنڈا دکھائی دے ایسی اللہ ستر بہتر دے دے بیویاں اب آپ اگر جانتے ہو بیوی بنا کے جو دے گا اللہ بس وہ بیوی ہو آپ کی بیوی ہو ایک موٹی ہور کے روپٹے کا اتنا قیمتی پوری میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی اگر جنت کی ہور آسمان سے زمین کی طرف جھاک دے تو پوری دنیا میں خوشبو پھیل جائے اور آسمان سے زمین کا فاصلہ پانچ سو برس کا ہے حدیث میں آیا ہوا تو جس ہور کی خوشبو پانچ سو برس دور جا رہی ہو جب آپ کے قریب بیٹھی ہوگی تو بتائیے کتنے بتکارے آ رہے ہیں خوشبو کے روشنی اتنی ہوگی اس میں چمکدار وہ ہو ہوگی کہ اگر اپنی انگلی کا ایک پوروا زمین آسمان کے بیچ میں لٹکا دے تو چاند سورج کا دکھائی دینا بند ہو جائے اتنی روشنی جب ایک پوروا ایسے چمک رہا ہوگا تو اس کا پورا بدن کتنا چمکدار ہو کپڑے کتنے چمکدار ہوگی بال پورے ایسی ہوں گی کہ ان کے رخساروں میں جنتی کو اپنا چہرہ دکھائی دے گا جیسے آئینے میں دکھائی دے گا ایسے تو اللہ دے گا دیویا ویسا کھانا پانی بات پھل تجویز کر لے یہاں بازار میں لینے میں جانا پڑتا وہاں تو بس تجویز کر لے ما یس ہوں جون سے پرندے کا گوشت تجویز کر لے روٹی کا جنت میں تذکرہ میں نے روٹی کا کہیں حدیث قرآن میں نہیں دیکھا خالص پھل اور خالص گوشت ہی ہاں جنت میں جانے سے پہلے کا ناشتہ ہوگا اس میں تذکرہ ہے جنت پہ تذکرہ میں نے بھی دیا تھا میں کام اگر کوئی عالیم کسی حدیث میں لا کے مجھے دکھا دے تو میں کام کروں گا اور گھی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور بڑی بڑی آنکھوں والی گھورے ایسی جیسے چھپے ہوئے موتی لبیت میں کسی انسان نے چھوا نہیں ہوگا کسی جنات میں چھوا نہیں ہوگا وہاں کی عورتیں اللہ ایسی دے گا کسی نے بھی نہیں چھوا ہوگا مر جان دیوان وہ ایسی ہوں گی جیسے موتی اور مونگے <تصفح> یہ اللہ نے فرمایا ان کا انسانی اور آگے کیا فرماتے جزا ماں کان یا ملون جو کچھ دنیا میں انہوں نے عمل کیے ہوں گے یہ اس کا بدلا ہوگا اچھا یہاں کتنے اچھا بنگلہ ہو سارا کھانا پینا دیبی سارا احسار ہو لیکن پھر بھی بچے کے رونی کی آواز آتی ہے کہیں گوٹر کی آواز آتی ہے کہیں کوئی اور آواز آتی ہے آوازیں آتی رہتی ہیں ہنگامے ہوتے رہتے ہیں اللہ خیر بھر باتیں وہاں ایسا نہیں ہوا سی ماں سلام سلام وہاں پہ بے حدا بات نہیں سنو گے نامناسب بات نہیں سنو گے سوائے فیشتے سلام کریں گے آپس میں سلام کریں گے اور اللہ کی جو زیارت ہوگی تو اللہ بھی سلام کرے گا سلام قولا من رب کو اللہ کیا کہیں گے السلام علیکم یا الجنہ جنت والوں سلام علیکم بڑی میں بڑی لذت کی چیز جو ہوگی وہ اللہ کی زیارت ہوگی اللہ کا دیدار ہوگا نازرا چہرے پر وہ تازہ ہوں گے اور اپنے پرور دگا کو دیکھ رہے ہیں موتیوں کے ممبر سونے کے ممبر چاندی کے ممبر اور مشق کے ٹیلے بڑے بڑے لوگ جو ہوں گے وہ تو ممبروں پر ہوں گے اور اپنے جیسے جو چھوٹے ہوں گے اللہ داخل کر دے تو وہ مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے اور اللہ کو دیکھنے میں تکلیف کسی کو نہیں پہنچے گی جیسے چاند, جیسے چاند کو دیکھتے ہیں کوئی تکلیف دی. دھکا پیل اور اللہ تعالیٰ گفتگو فرمائیں گے بہت رحم و کرم والی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جنتوں کو کچھ چاہیے تو کہیں گے اللہ کیا مانگے پینے کے لیے دودھ کی شہد کی پانی کی شراب کی نہریں ایسی نہیں کہ لمبی لمبی بوتلیں لا کے, کے دس ساحان کو رکھ دی اسے ایک آدمی ایک بوتل بھی نہ پی سکے زیادہ پیے تو تکلیف ہو جائے اور نہ پیے بات مل طبیعت نہیں بھرتی پیٹ بھر گیا پیٹ میں گنجائش اللہ جل جلال ہوا منال ہوں کہ مہمان ہوں گے جنتی سارے مہمان ہارا تو اللہ سب کچھ دے دیے کھانا دے دیا بیوی دے دیا پینا دے دیا مکان دے دیا سیر و سیاحت کے لیے سواریاں دے دی دیا. اب ہم تج سے کیا مانگی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک نعمت اور دیتا ہوں ان کا کیا؟ ان کیا یہ کہ میں تم سے راضی ہو گیا کبھی ناراض نہیں ہونے گا بھائی مسئلہ پھر اللہ تعالیٰ ایک جنتی سے پوچھیں گے کہ فلاں جنتی جی کیونکہ دنیا میں تھی نے ایک نامناسب کام نہیں کیا تھا کیا تو جنتی کہے گا کہ اللہ نیا کیا آپ نے معاف نہیں کیا تھا کیا مجھے میں یہ اسی لیے کہ ہمارے ذم کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم ہم دنیا بھر میں چڑھے پھرے اس میں صرف وہ محتاج ہو جن میں ہم تملیق کریں گے یہ نہ ہو ہمارے ذہن میں ہم محتاج ہیں جیسے کھیتی کے اوپر جو آدمی محنت کرتا ہے تو وہ اپنی ضرورت سے کرتا ہے اس میں کھیتی بھی بن جاتی ہے لیکن وہ اپنی ضرورت کے لیے کرتا ہے تو ہم اگر امریکہ جائیں آسٹریلیا جائیں پوری دنیا میں پھرے مکان کا کام پہ میں گڑبڑ میں تمہیں کہہ دوں ہم نے یہ سنا کہ انگلینڈ میں مکان کا کام بہت کچا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی ہاں کا کام پھول مکان پر گشت ہونا چاہیے مکان کی تاریخ ہوئی چاہیے مکان میں تین تین دن مہانہ نکلنا چاہیے بڑے نئے نئے لوگ تمہارے ہاتھ چڑھیں گے خود دن کا کام کریں گے تو تمہیں سواد ملے گا اس کا باہر بھی نکلو مکان پر بھی کام کرو دونوں کو اچھا بھائی بہت شبت اور پیار کی بات ہے اگر یہ بات غلط بھی ہم لوگوں تک پہنچی ہے تو کوئی بات نہیں تم اسے اور زیادہ غلط ثابت کر دو یعنی مطلب یہ جتنا مکان کا کام کرتے تو کر تمہیں ہمیں دکھانے کرنا تمہیں کی نہیں کرنا میرے بھائی yes. اگر کر رہے ہو نا زیادہ کرو اس میں اور کیا اس میں اپنی کیا جاتی ہمیں تو کام کرنا اللہ کے نہیں کرتا تو خیر میں رہا تھا کہ یہ جنت کے سارے مناظر دے جنت کے سارے بنا اور ایک بڑی بات یہ بھی نکلنا نہیں کبھی زمین آسمان کو رائے کے دانوں سے بھر دو زمین آسمان کا پورا خلا رائے کے دانے سے بھر دو ایک دانا ہٹاؤ ہزار سال کے بعد دوسرا ہزار سال کے بعد تیسرا یہ سارے دانے کتنے ہیں کتنے زمانے میں ہٹیں گے اتنا زمانہ جنت میں رہنے کے بعد بھی نہ جنت ختم نہ جنتی کی زندگی ختم اس کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ بس کام کرنے کے وقت جو ہے تھوڑا سا دنیا کا ہے بس اس میں کام کرنا اس میں ہم لوگ غلط کام نہ کریں صحیح کریں اور صحیح کام تو دنیا کے اندر ہے تو خیر میں بات یاد کر رہا تھا کہ گیارہ آدمیوں کا قاتل یاد رہے گا نا مجھے میں کا مریض ہوں آدمی بڑھ جاتا ہے ضرور ہو جاتا ہے راستہ بھی آدمی رہتا لیکن بھائی اللہ کی اور آپ حضرات کی توجہ اللہ تعالی کا فضل کہ وہ یاد آ گیا مجھے گیارہ آدمیوں کا کاطر جب جماعت میں نکلا ساری کاطر اس کے سامنے آئی دل میں یقین بنا بہت رویا اللہ کے سامنے اللہ گیارہ آدمیوں میں, میں نے قتل کیا جہنم میں اتنی تکلیف مجھے برداشت کرنی پڑے گی اگر ان کے بدلے میں شران پشاسن اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو کم سے کم ان کا حق تو معاف ہو جائے اور رہا تیرا حق استری میں توبہ بٹوں گا تیرا حق جو ٹوٹا اور تیرا حکم ٹوٹا استری میں تو با کروں گا تو بڑا غصول و غریب ہے لیکن ان بندوں کا حق کے گردن میری اڑا دی جائے تو ان کا بھی ہو جائے گا میں تو جہنم سے بچوں گا میں یہ سوچ کر صاحب ہی میں گیا ہی میں گیا یہ قصہ اس مبارک ملک کا ہے جس مبارک ملک میں حدید جاری ہے اور بھی تازہ تازہ جاری ہے اور لائشن جاری ہے کچہ میں جا کے اس نے جج سے کہہ دیا کہ گیارہ آدمی یہ نہ اور ان, ان تاریخوں میں میں نے قتل کیے چوتنتا ہاتھ دیا تک کسی نے لہذا مجھے قتل کر دو تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچوں جہنم کی آگ سے بچوں قاضی مسلمان شہری قاضی اس نے کہا بھائی وہ گیارہ جو مر چکے نا ان کے رشتے دار آ کر اگر ایک کا رشتے دار بھی کہے کہ ہم احساس لینا چاہتے ہیں تو تجھے میں مار سکتے ہیں ورنہ ہمیں حق نہیں تجھے مار دے گا تاریخ مرتا ہے ان گیارہ کے رشتے دار کو بلایا وہ لوگ آئے جج جی جی نے ان سے کہا کہ تم میرے کا کوئی آدمی چاہے تو اس پتل کر ایک طرف بیٹھ گئے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا جو مر گیا وہ تو واپس آتا نہیں اور یہ آدمی تبلیغ میں جا کے بہت ٹھیک ہو گیا بدماش آدمی خود اتیا پیش کر رہا ہے. تو اس کو اگر ہم نے مر دیا تو ہمارے آپ واپس آئیں گے نہیں لیکن اگر یہ زندہ رہا تو پتا نہیں کتنے ڈاکو کتنے چوروں کتنے غلط آدمیوں کو نبی یہ کریم صلاحیت محنت کر کے اور یہ آدمی کتروں کو راہ راستہ لانے کے ذریعہ بنے گا اس کا اللہ ہم کو سواب دے گا ان گیارہ نے مل کر دستخط کر دیے کہ ہم کے ساتھ نہیں چاہتے ہم معاف کر رہے ہیں اور اس سے کوئی بدلا بھی ہمیں نہیں چاہیے پیسے ویسے بھی نہیں چاہیے چودہویں صدی میں اس قسم کے واقعات کا ہونا بیسو واقعات ہے میرے سامنے لیکن ہمیں تو صرف ایک واقعہ بیان کر دیا نمونا جب اس قسم کے واقعات مغربی ملک والوں کی بھی سامنے جب آتے ہیں تو وہ بھی اس بات کو سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اسلام جیسے پہلی صدی کے لیے ہے ویسے چودہویں صدی کے لیے بھی ہے کیونکہ عمدن مسلمان کی زندگی بننی شروع ہو گئی اس کی سمجھ میں آ گئی بات اس بنا پر میں یاد کرتا ہوں کہ یہ اسلام اور یہ دین حقیقت اپنے دنیا کے اندر پھیلنے میں نہ تو ملک کا محتاج نہ مال کا محتاج اس लिए तो تو ضرورت ہے کہ اندر کی طاقت پیدا ہو جائے ایمان کی یہ ایمان کی طاقت پیدا ہو جائے اس قاتل میں وہ ایمان کی طاقت تھی جس نے مجبور کیا کچہری میں جانے تھے یہ ایمان کی طاقت اگر دل کے اندر آ گئی تو رشوت نہیں لے گا سود نہیں سودی کاروبار نہیں کرے گا جھوٹا نہیں دے گا غبر نہیں دے گا اور اللہ کے دشمنوں کے طریقے پر زندگی بسر نہیں کرے گا اگر یہ ایمان کی طاقت دل کے اندر آ گئی. غلط کام نہیں کرے گا اللہ سے معفی مانگ لینا یا اللہ سے مجھے معاف کرنا بالکل دین اندر کی طاقت سے پھیل جائے اور اندر کی طاقت قربانی سے تیار ہوتی ہے دین باہر کی طاقت سے نہیں پھیلتا ملک اور مال والے دین کو پھیلا بھی نہیں سکتے اور اگر دین حقیقت وجود میں آ گیا تو ملک اور مال والے اسے مٹا بھی نہیں سکتے بالکل وہ اندر کی طاقت ہے وہ قربانی سے پیدا ہوتی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر پیدا کر دی اور ان کے ہاتھوں دین پھیل گیا اور آج میں کہتا ہوں یہ جو ہماری جماعتیں کام کر رہی ہیں ان کے ہاتھ میں نمون سے نمال ہے اللہ کا دین پھیل رہا نہیں پھیل رہا حالانکہ لنگڑے لگڑے ٹوٹے پھوٹے کام کرنے والے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا دین پھیل رہا نہیں پھیل رہا نمول شا نمال ہے کیا وہ قربانیاں جماعت بھی دیتا ہے جو تھوڑی بہت اندر کی مایا تیار ہوگی اس سے اللہ کا دین پھیلے گا جتنے غلط طریقے ہیں ان کی مثال تو ہے بیل گاڑی جیسی بیل گاڑی تو بیلوں کی محتاج ہے اور جو صحیح طریقہ ہے اس کی مثال ہے ہوائی جہاز جیسی ہوائی جہاز اندر کے پیٹرول سے اڑے گا یہ بیلوں کا محتاج نہیں بیل گاڑی بیلوں کی محتاج ہے تو غلط طریقے دو بیلوں کے محتاج ملک کا بیل مال کا بیل اور جو صحیح طریقہ ہے وہ نہ ملک کے بیل کا محتاج نہ مال کے بیل کا محتاج وہ اندر کے پیٹرول کی ضرورت ہے اس پر <tries> <tries> مشکل ہی آ گئی کہ آج کے مسلمان نے جب دوسروں کو دیکھا کہ ہاں وہ لوگ مال کے ذریعے یوں کرتے ہیں وہ لوگ بل کے ذریعے یوں کرتے ہیں چلو اپنی صحیح کو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے ہوائی جہاز والا یوں کہے کہ جب یہ بیل گاڑی لے کر جا رہا ہے بیل سے اس کی گاڑی چل رہی تو میں میرے ہائی جہاز کو بھی میں بیلوں سے چلاؤں گا اس पेट्रोल का پیٹرول کا کیرا... پیٹرول کا پیٹرول کا جو بھاؤ ہے بڑھ گیا اور یہ جو اڑان کی ہے یہ بھی تر... تنخواہ زیادہ مانگتا ہے پائلٹ کہوں کیا کہوں گی جو تنا بھی اڑان کی کہتا ہوں سمجھ سکھا اور اسی طریقے سے جو اے... ہائی اڈا ہے اس کا کرایہ بھی زیادہ دینا پڑتا ہے اور بیلوں کے چارے کا خرچہ بہت ہوگا لہٰذا اب سے اپنے ہائی جہازوں کو ہمیں بیلوں سے اڑانا ہے جو آدمی اسلام کے پھیلانے کے لیے ملک اور مال کا اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے وہ گویا ہوائی جہاز کو بیلوں سے اڑانا چاہتا ہے اور جب بیلوں میں ہائی جہاز لگا دیے نا تو بیل گاڑیوں والے چڑا دے ہمیں جائیں گے کہ دیکھو ہماری بیل گاڑی گنگھرو لگا کر ہم کتنی تیزی سے جا رہے اور تمہارا ہوائی جہاز جو ہے وہ سولہ بیلوں کے سرکاری سے بھی نہیں سلگ رہا باوجود جی کہ سارا پیٹرول تمہارے پاس سارا سونا تمہارے پاس سب کچھ تمہارے پاس ہے لیکن پھر بھی تمہارا ہائی جہاز نہیں سارا چلا پر ہماری میل گاڑیوں سے بات کر رہا جانا تھوڑی کبھی کہنا چاہیے تم انگلینڈ <laughs> والے کو سمجھ جاؤ گے انشاءاللہ ہاں حالانکہ سب کہ سب کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے اگر بتا دے تو سب اندھے تیرے پر اگر یہ بتا دیں کتنے ہیں تو پانچوں کے پانچوں تیرے چھوڑا کیا بات سارا ہی یہ بات ذرا تھوڑی نیند جڑانے کی گا معذور کے چہروں پر آنکھوں میں نیند کا آسان مجھے محسوس ہوئے اگر سے الحمد للہ کوشش یہی ہے کہ سوتے نہیں تھوڑا سا کہہ دیا تاکہ تھوڑا دیب بہن پھر امی سن لو یاد رکھیے میرے محترم دوستو ہوائی جہاز بہنوں سے نہیں ہوتا چاہے سولہ لگا بیل گاڑی تو بیلوں سے بھی چلے گی اسی طریقے سے سچا دیپ اپنے پھیلنے میں نہ ملک کا محتاج نہ مال کا محتاج بلکہ ملک اور مال والے اپنے پنپنے میں اور اپنی چمکنے میں اور اپنے کامیاب ہونے میں سچے دین کے محتاج ہیں ملک مال کا محتاج نہیں ملک مال والے دین کے محتاج ہیں اگر ملک اور مال والوں کو جنت پہ جانا ہے تو وہ دین لے لیں اور دین جو ہے اپنے پھیلنے میں نہ ملک کا محتاج ہے نہ مال کا محتاج ہے براہ میں سر کا پیسہ یاد رکھیو شار سر پہ یاد رکھیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقص یاد رکھی ایک بات رہی ذہنوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے پاس تو بہت بڑا ملک تھا اور حضرت عمر ابن نظیق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی بہت بڑا ملک تھا اس کا ہم انکار نہیں کرتے ان کے زمانے میں جو دین پھیلا ملک کی وجہ سے نہیں پھیلا بلکہ اندر کی مایا بنی ہوئی تھی اس کی وجہ سے پھیلا ورنہ یزید کے ہاتھ میں جو ملک تھا وہ حضرت عمر کے ملک سے بڑا ملک تھا لیکن یزید اندر سے بنا ہوا آدمی نہیں تھا اس بنا پر اس کے ہاتھوں دین نہیں پھیلا حضرت عمر کے ہاتھوں پھیل گیا حضرت عمر کے ہاتھوں پھیل گیا. کیونکہ یہ اندر سے بنے ہوئے تھے جب ملک نہیں تھا تو بھی دین پھیل رہا تھا آ گیا تو بھی دین پھیل گیا وہ ملک کی وجہ سے نہیں حضرت عمر نے تو اسے ثابت کیا کہ اگر ملک ہمارے قدموں پہ آ جائے تو اس میں بھی دین کو چلا سکتے ہیں اور اگر گھر ہمارے قبضے میں آ جائے تو گھر میں دین کو چلا دیں گے رشتہ داروں میں دین کو چلا دیں گے اپنی ذات پر ہم دین کو چلا دیں گے دین کو تو جہاں رہیں گے وہاں ہم چلا رہیں گے ملک ہاتھ میں آنے کے بعد ہم ملک کے رنگ ریڑیوں میں نہیں پھنسیں گے بلکہ ملک میں ہم دین کو چلائیں گے ایسوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں اللہ دینا امت عقام کر یہ ایسے بھلے لوگ ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ میں ملک دے دیا جائے اور ان کو زمین کا مالک بنا دیا جائے تو بھی یہ نمازوں کو قائم کریں گے زکاتوں کو ادا کریں گے بھلی باتوں کو حکم کریں گے بری باتوں سے روکیں گے کیونکہ ان کا مقصد ملک کی رنگریلیاں نہیں بلکہ اس ملک کے بسنے والے انسان ہو کے دلوں کے تعلق اللہ کی ذات سے ہو جائے یہ مانا ہے پھنسے مشرق یہ مانا ہے پھنسے شام کی یہ مانا ہے پھنسے مکہ کی زمینوں کا انتظام بھی کیا انہوں نے مجبوری کے درجے میں لیکن اصل وہاں کے بسنے والے انسانوں کے قلوب کا اللہ کی طرف و توجہ ہونا دلوں میں فطح کرنا ہے دلوں میں خطے کرنا ہے اور دلوں کے فتح کرنے والا کام آج آپ بھی کر رہے ہیں جماعتوں میں جا جا کر جو ان سے ملک پر چلے جاتے ہیں وہاں کے رہنے والے انسان کو دل فتح کر دیتے یہاں تک کہ وہ آپ اپنی جانی ماری قربانی اسلام کے لیے پیش کر دیتا ہے اور دور دراز دل ملکوں کے لیے وہ نکل جاتا ہے اللہ کے دین کا دائیں وہ بن جاتا ہے تو اس اعتبار سے آپ بھی ملکوں میں والے ہوئے ہاں اس طرح ہماری ساتھ حکومت تو ہمارے ہاتھ میں آئی دنیا ملک کا سارا نظام ہاتھ میں آ ہے چھلکا اور انسان میں دین آ جائیے بولا تو بات مرتبہ اللہ ایسا پھل دیتے چھلکے اور بات مرتبہ یہ کہ چل چھیا دوسرے کے ہاتھ میں سے گودا تیرے ہاتھ میں حضرت ہوا رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ہماری اللہ کو اللہ نے بھی دے دیا اور اندر بھی دے دیا ہم لوگ جو ہے ہم لوگوں کے ہاتھ پر اللہ نے رحم کیا ظاہر ملک نہیں دیا وہ تو دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا اور اندر گودا تمہیں دیا جاؤ اور اندر گیزے لو اور اندر گھس جاؤ اور گھس کے اندر اندر پتر پتر پتر پتر کے اندر سے آدمی نکالو گا بوڑی کی طرح اور نکالی انہیں پھر پھراؤ اور پھراؤ انہیں دیندار بنائی پھر انہیں بھی اندر داخل کر دو پھر وہ اندر ہی اندر گودا نکلتے رہیں گے گدا نکالتے رہیں گے جبھی تو چین مسجدیں بنی یہاں تک کی کہ کیا ہوا اب تو تین سے بھی بڑھ گئے ہوں گے کیا تھا میرے خیال میں تو تین سو سے بڑھ گئی ہوں گی تین سو تو سالہ سات سو سل ہے جی لوگ سات سو, سو کہہ رہے کیا تھا جس انگلینڈ میں صرف ایک لندن میں مسجد تھی اور وہ اتوار کے دن کھلی کھلتی تھی آپ انداز لگاؤ اس انگلینڈ میں سات سو سل وہ کیا تھا کھلکا دوسرے کے ہاتھ میں اور گوجا تمہارے ہاتھ ملک کا چلانا درد سری دعوت اور عبادت دل کی بہار دل کی بہار تمہارے ہاتھ میں اور درد سری دوسروں کے ہاتھ اب رہے گا اللہ نیا وہ بھی دے دے ہمیں اس میں خطرہ خطرہ اس میں خطرہ یہ ہے کہ تم میں اور ہم میں استعداد نہیں صلاحیت نہیں اقتدار بھی ہم اس پہ لڑنا شروع کر دیں گے دین پھیلنا بند ہو جائے گا چھلکے میں اٹک جائیں گے رنگ ریڑیوں میں اٹک جائیں گے اچھے تھانوں اور کپڑوں میں اٹک جائیں گے خدا کے دین کا کام نہیں کریں گے اللہ نے دیکھا کہ یہ بیچارے ایسے کمزور ہیں کہ جو چھلکے میں اٹک جائیں گے آگے گدے تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے تو اس بنا پر اللہ تعالی نے یہ کر دیا کہ چھلکا دوسرے کے ہاتھ پہ دے دیا اور گزر تمہارے ہاتھ میں دے دی ان میں استعداد پیدا ہو چکی تھی حضرت رزیب الحمد اللہ رائے وہ سارے روم کے اندر سے بن چکے تھے اس بنا پر انہیں چھلکا بھی, بھی تعریف بھی کر دی لوگ چھلکے میں اٹکنے قسم نہیں ہے. یہ آئے تقریباً اچھا اب میرا وہ جو مضبوط شروع میں نے کیا تھا اس کو ذرا پورا کر دوں میں نے چار کسمتیں بتائی سنیں میرے بھائی یاد رہیں گے بھول جاؤ گے چار نسمتیں ایک تو حیوانیت والی نسمت جس میں کھانا کمان آ گیا دوسری فرشتوں والی نسبت جس میں عبادت آ گئی تیسری خلافت خدا بندیہ والی نسبت جس میں اخلاق آ گئے اور چوتھی نیامت انبیاء والی نسبت جس میں دعوت آ گئی تو ان چاروں میں ہماری جان اور ہمارا مال خرچ ہو ہم اسے کھانے کمانے کو منع نہیں کرتے لیکن آج ساری طاقت جو کھانے کمانے میں لگ گئی تو یہ انسانی کمالات میں سے ہو زیادہ کھانا انسانی کمال نہیں اگر زیادہ کھانا کمال ہوتا تو ہاتھی اور بیج انسان سے بھی افضل ہوتا زیادہ بچوں کا پیدا ہو کر ان بچوں کا آوارہ بننا یہ یہ انسانی کمالات میں سے نہیں یہ آوارہ بنی یہ قید میں نے اس لیے لگائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ نکاح کرو ایسی عورتوں سے جو محبت کرنے والیاں ہوں اور زیادہ بچے دینے والیاں ہوں تو حدیث کا احترام حدیث کا احترام ہمارے ذمے میں اسے قید لگائی کہ زیادہ بچے پیدا ہوئے اور سارے آوارہ اور بے دین بنے یہ کوئی زیادہ کمال نہیں ہے اگر یہ کمال ہوتا تو مچھلی کے بچے ایک وقت میں ہزاروں پیدا ہو جاتے ہیں بالا خانہ بنانا اگر کوئی کمال ہوتا تو ہمارے ہاں کبوتر خانہ بناتے ہیں دس کے اوپر طے خانہ اگر بنا لینا کوئی کمال ہے تو ہمارے ہاں چوہے اور گھوس بھی طے خانہ بنا لیتے ہیں یہ پہ انسانی کمال آپ کی صحیح بجلی کی فٹنگ اگر پورے کمال ہے تو ہمارے بیا پرندہ ہوتا ہے بہت بڑھیا قسم کا وہ بناتا ہے اپنا گھونسلہ اور اس کے اندر رات کو چمکنے والا ایک, ایک ہوتا ہے جانور پتنیا ہوتا ہے جگلو جسے کہتے اسے ہیں اسے فٹ کر کے ایسی روشنی کر دیتا ہے اپنے اس کمرے کے اندر کے حیرت میں پڑ جاؤ یہ انسانی کمالات ویسے ہاں انسانی ضروریات ویسے کھانا پینا بیوی بچے اس میں لگنا بقدر ضرورت اور اصل طاقت ہماری لذیذی کہیں پر جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہ ہے عبادت اور دعوت جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اگر ہم خدا کی عبادت کریں گے تو جانوروں کے زمرے میں سے نکل کر فرشتوں کے زمرے میں آ گئے فرشتے کے اندر اللہ نے خواہش نہیں رکھی وہ تو خالی حکم پورا کرے گا عبادت کرے گا جانور کے اندر خواہش خواہش رکھی اس کے اندر وہ عبادت نہیں رکھی تو جانور تو خارش ضرورتیں پوری کرے گا فرشتہ خارش عبادت کرے گا انسان بیچ بیچ میں اپنی ضرورت بھی پوری کرے گا اور عبادت بھی پوری کرے گا اب عبادت کرا آئے گا تو جانوروں سے نکلا لیکن چونکہ اس نے اپنی خواہش کو دبائی اور عبادت کی تو جب یہ عبادت میں طاقت پیدا کرے گا تو دھیمے دھیمے دھیمے آگے بڑھ کے فرشتوں سے بھی اوپر نکل جائے گا یہ انسان فرشتوں سے بھی اوپر نکل جائے گا اور اگر عبادت چھوڑ دے گا تو جانور سے بھی نیچے اتر آئے گا. یاد رکھیے ابھی آج یہ فرشتوں سے بھی اوپر نکلا عبادت میں طاقت پیدا کرے یہ انسان اگر تو میری بات تو یاد رکھیو پھر یہ بنے گا خدا کا خلیفہ فرشتہ لاکھوں سال عبادت کرے خلیفہ نہیں بن سکتا اس میں استعداد نہیں انسان میں ہے یہ اسے سال ستر سال میں خدا کا خلیفہ بن سکتا ہے اور جب اس کے اندر خلافت خدا بندیہ کے جواہر اجاگر ہوتے ہیں تو پھر اس کے اندر اخلاق آتے ہیں اور اخلاق کے کیا مانا کسی کا کام کر دینا بغیر کسی معاوضے کے اس کا نام ہے اخلاق اللہ کے لیے کسی کا کام کر دینا بھوکے کا کھلانا ننگے کا پہنانا بے شادی شدہ کی شادی کر دینا کسی کو مکان بنا کے دے دی دینا کسی کا کاروبار نیچے اتر رہا تو اس کے کاروبار اوپر کر دینا یہ سارے وہ اخلاق ہیں یہ اس انسان کے اندر آتے ہیں یہ وہ پھل ہے اس پھل کی طرف سب کا رجوع ہوتا ہے دعوت زمین ہے ایمانیات جڑ ہے پورا دین درخت ہے اخلاق پھل ہے اور اخلاص رس ہے آخری چیز جو ہے وہ اخلاص ہے اس کے اندر کا رس ہے وہ رس کے لینے کے لیے زمین خرید یعنی اللہ کو راضی کرنا یہ تو آخری چیز اخلاق اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ یاد رکھنا اخلاق تو آپ کو غیر مسلموں میں بھی ملیں گے لیکن وہ اذراج کے ماتحت ملیں گے اس کے ساتھ غرض ہوگی اور مسلمان سچا پکا اگر اخلاق برتے گا تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے برتے گا اس کی دنیا کی بھی غرض بن تب اخلاق بنے گی اس کے بغیر اخلاق نہیں بنتا بدھے گا ہمارا اجتماع ہوا احمد آباد کے چند رکشا والوں نے آپش میں بیٹھ کر طے کیا مہینے کے انتیس دن تو کرایہ دیں گے ایک دن اللہ کے واسطے تو احمد آباد کے ہو ہاں ایک دن ایک دن ایک دن کا کرایہ اللہ کے واسطے چھوڑ دیں گے طے کر دیا ایک رکشے والے کا چالیس پیسہ ہوا تھا رقشے والے نے کہا کہ آج کل میرا اللہ کے لیے وہ عورت کہہ گے لیکن ہسپتال میں کسی کی تیمارداری کے لیے جا رہی تھی میں غریب ہوں باسی کا کرایہ نہیں تھا بڑا فکر تھا اللہ تیرا بھلا کرے رہے نے مجھ سے کرایہ نہیں لیا ایسی دعائیں کہ رواں دعا کر دے رہا تھا اللہ کے لیے اسے کیا اس کے بعد ایک جج آ کر بیٹھا کچہری کا, کا. جج آ کر جو بیٹھا تو وہ آگے جج آ کر جو بیٹھا جب وہ اترا کچہری پر تو تین روپئے کرنا ہوا تو اس رکشا والے نے کہا کہ جج صاحب آج کا دن میرا اللہ کے لیے وہ ہندو تھا اس نے یوں کہا کہ کیا اللہ والے آج بھی دنیا میں ہیں انہیں کیا کتابوں میں پڑھا بات دادوں سے سنا آج تو اس کا بجوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتا آج معلوم ہوگا اللہ والا آج بھی ہے دنیا میں بڑا سمجھدار تھا جد نے کہا اچھا میں کرایہ نہیں دیتا تجھے تجھے تو بس اللہ اس کا بھاؤ دے گا لیکن یہ بتا کہ تجھ انتیس دن تو کرایہ لے گا اس نے کہا تو کیا اتنے بجے صبح میرے گھر سے مجھے لے لے اور نہیں چھوڑ دے اتنے بجے کچہری سے لے کے گھر چھوڑ دے وہ جگہ بہت اچھا آم جتنا کلا ہوتا تھا اسے دگنا دیا اس نے کہا دگنا دوں گا ان دن تو جب لے گا تو میں تجھے دگنا دوں گا اس لیے کہ جب تھی اللہ کے لیے مفت میں ایک دن کسی کو بٹھا سکتا ہے تو کیا میں اللہ کے لیے تجھے پیسے زیادہ نہیں دے سکتا تجھے یہ جس اللہ کی ضرورت ہے مجھے ضرورت پہ تو یہ دنیا بھی زیادہ ہی ملی اور یہ جج کچہری میں گیا سارے مجرمین بوکلا سوریسٹر بیرسٹر پتہ نہیں کیا کیا بیٹھے تھے بڑا جج تھا اس نے وہاں جا کے کہا, کہا کہ آج میں ایک اللہ والے سے مل کر آیا اور پھر اس اسے کچھ تو دعوت کچہری میں پہنچ گئی دعوت کچہری میں پہنچ گئی اس بنا پر میرے محترم دوستو اچھی طرح سے یاد رکھو کہ احلہ تک جب مسلمان پہنچ جاتا ہے تو پھر اسلام دنیا میں پھیلتے ایک ہے فرائض زکوٰۃ کا دینا فرض نماز کا پڑھنا فرض یہ تو فرائض ہے اس میں ہماری جان مال لگے گی لیکن ایک اس اوپر اس سے اوپر جو ہے اخلاقی لائن چلتی ہے نوافی کی لائن چلتی ہے چالیس ہزار میں ایک ہزار تو زکاط کا دی دیا لیکن یہ جو انتالیس ہزار بچ گئے اس کے اندر سے بھی اسلامی معاشرت یہ ہے کہ میری ذات اور تیرے بیوی بچوں پر لگے بقدر ضرورت اور جتنا بچ جائے وہ سارا کا سارا دوسروں پر لگے اگر میں غریب تھا پانچ سو روپئے میرا خرچہ پورا ہوتا تھا اب اللہ نے مجھے مال بہت دیا میں دو ہزار روپئے اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہوں نہ کھلاؤں پانچ سو میں گزارا کر دوں اور ڈیڑھ ہزار روپے جو میری آمدنی کا بچہ تھیلا کی لائن کا یہ دوسرے بھوکوں کو مہینے بھر تک کھلاتا رہوں یہی حال کپڑوں کا, کا ہو شادی کے اندر اپنی شادی میں اپنے لڑکے کی شادی میں ایک لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے بجائے سیدھی سادی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اور اس کے اندر ایک ہزار روپیہ خرچ ہو یہ ننانوے ہزار روپے جو میرے پاس شادی کی لائن کا بچا اسے میں بینک بیلنس نہ بناؤں بلکہ جتنے وہ نوجوان لڑکے ہیں وہ نوجوان لڑکیاں بغیر شادی کے تکلیف کے اندر اپنے دن رات گزار رہے ہیں ان کو جا کے چپکے چپکے سے کے والدین کو پیسے دے کر ان کی شادیاں کرا دوں تو ایک میرے لڑکے کی شادی کی سادگی سے ننانوے گھرانے آباد ہو سکتے ہیں یہ ہے وہ اسلامی معاشرہ یہ ہے وہ اسلامی معاشرہ ایک تو فرض کا درجہ ہے اس کو فرض تو کہیں گے نہیں فرض تو وہ ایک ہزار روپیہ ہے چالیس ہزار میں سے سمجھے نا فرض تو اس سے زیادہ ہوگا لیکن اس کے بعد جو مال ہمارے پاس بچے گا جب ہمارے دل میں جنت کا شوق ہوگا اور جب ہمارے ہمارے کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں آئیں گی اور ہم سنیں گے کہ ار من و الارض اور کیا ہم کو منفی سما زمین والوں پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اللہ حوفی ہونے جب تک ماں کا مدد حفیظ جب تک ہم کسی بھائی کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا اپنے لیے اللہ سے جو چاہتے ہیں ہم دوسروں کے ساتھ کرنا شروع کر دیں تو اللہ ہماری ساتھ کرنا شروع کر دے گا بہت آسان اگر یہ چاہتے کہ اللہ میرے پر رحم کرے تو میں دوسروں پر رحم کرنا شروع کر دوں اگر ہم یہ چاہتے کہ اللہ میرے پر کرم کرے تو میں دوسروں پر کرم کرنا شروع کر دوں بہت آسان راستہ ہے حدیث والا راستہ سہد بیمار ہوا ایک بچہ مملک کا میاں بیوی بی, دونوں جوان ایک بچہ اللہ نے دیا تمریخ میں لگے ہوئے دیندار را, آدھی رات میں تکلیف ہو گئی اس بچے کو <coughs> بیوی بی نے کہا سلاد اللہ پڑھ کے ہم نماز پڑھ لیں اب تم جا کے اللہ سے دعا مانگ لو اور جا کے اسے ڈاکٹر کو جاؤ ڈاکٹر کو ملا نہیں کتیا کی بیٹھی ہوئی اس کے بچے کھیل رہے تھے ایک چھوٹا بچہ گندے نالے میں گر گیا وہ بچہ پریشان کتیا پریشان اس کو حدیث یاد آئی یہ ہم من فی منفی عرض یار ہم کو منفی سما زمین والوں پر تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا یقین تھا اسے کہ یہ زمین والوں میں ہے کتے کا بچہ اسے نکالا گرم پانی سے دھویا لحاظ پہ لپیٹا جب ٹھیک ہو گیا کتیا کے سامنے جا کے چھوڑ دیا کتیا اسے پیار کری بچہ ماں کو پیار کرا بہت خوش ہو گئے کئی طرح کر کے پھر گھر آیا دروازہ کھلوایا دیدی سے پوچھا کیا حال ہے ان کا بچے کو ایک دس آیا طبیعت بالکل ٹھیک ہے آرام سے سو رہا ہے تو اس نے میاں نے سارا قصہ سنا ڈاکٹر میں نے یہ کیا حدیث پر عمل کیا کہ زمین والوں پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا تو میں نے رحم کیا اس کتے کے بچے پر تو اللہ نے میرے بچے پر رحم کیا یاد رکھو بھائی یہ ہے وہ مشتمل معاشرہ جس سے دنیا میں اسلام بھی ہے بالکل بھیڑے جب اس طریقے سے ہم تقسیم کریں گے اپنی جان کو اپنے مال کو اپنے وقت کو اپنی صلاحیتوں کو اور یہ زندگی مسلمان کے اندر آنی شروع ہو گئی عبادتیں تو چار قسم کی ہیں ایک تو نماز روزہ زکا اور حج ہے نا یہ عبادتیں ہمیں اخلاق پر پہنچا دیں گی تب جب ہی عبادتوں کا مزاج ہمیں پیدا ہو نماز کا مزاج کیا اللہ کے کی حکموں پر جان لگانے کا مزاج پیدا ہو جیسے نماز میں ہماری آنکھ کان ہاتھ پیر وغیرہ سارے اللہ کے حکموں سے جکڑے رہتے ہیں نماز کے باہر بھی ہمارا یہ پورا بدن اللہ کے حکموں سے جکڑا ہوا ہوتا ہے اس آنکھ سے کسی غیر محرم عورت کو نماز کے باہر بھی ہم نہیں دیکھیں ہے نا اور اس ہاتھ سے ایشور کا پیسہ نہیں لیں گے اللہ کے حکموں پر جان لگانے کا مزاج پیدا ہو جائے اور زکات کے ذریعے اللہ کے حکموں پر مال لگانے کا مزاج پیدا ہو جائے زکوات کا مال تو لگایا اس سے ہمارے سامنے لوگوں کی موتاجی آئی کا مال پورا ہو گیا اب ہمارے پڑوس میں بچے عورت کا بچہ پیدا ہو رہا اب ہم غیر رمضان میں زکات نہیں کرتا تجھے پیسہ مل جب اس سے بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کی سخت ضرورت ہے تو بغیر زکوۃ کو مزہ اسے دیں گی زکوات دینے سے مال کے حق سے میری عادت پڑ گئی اس کی اس طریقے سے دیتا سال پر دیتا اپنے بچوں پر بقدر ضرورت کے لگا رہا تھا اپنے ذرا دوسروں پر لگا رہا تو زکوات کے ذریعے اللہ کے حکموں پر مال لگانے کا مزاج پیدا اور روزے کے ذریعے اللہ کے پر اپنے تقاضے کا مزاج پیدا ہو جائے یہ مزاج پیدا ہو جائے بھائی میرے بچے مرغا کھاتے ہیں مثلا آپ لوگوں کے مرغے کی کوئی ویلو نہیں لیکن ہمارے ہاں ہندو پاک کے اندر مرغے کی اچھی خاصی ویلو ہے ہمارے بچے تو مرغا کھاتے ہیں اور ہمارے پڑوس کے تین گھروں کے اندر دال بھی نہیں پکتی پاکہ ہوتا ہے تو میں اگر اپنے بچوں کی عادت دال کھانے کی میں ڈالوں گا تو پیسے میرے پاس بچیں گے تو میں تین گھروں میں دال تقسیم کر سکتا ہوں یہ مزاج روزے کے ذریعے پیدا ہوگا روزے کے ذریعے اللہ کے رکنوں پر اپنے تقاضے دبانے کا مزاج پیدا ہو اور حج کے ذریعے عالمی مزاج پیدا ہو یعنی نہیں کہ میری قوم کے بھگے میں پھلاؤں اور میری قوم کے پیاسے میں پلاؤں نہیں حج کے ذریعے عالمی مزاج پیدا ہو کہ دنیا میں کوئی بھوکا مجھے دکھائی دے گا میں اسے کھلاؤں گا میں اسے پلاؤں گا میں اسے, اسے پہناؤں گا اس اخلاق تک پہنچے گا ان, ان عبادات کے ذریعے لیکن یہ ساری چیزیں قابو میں کبائیں گی کابوں میں آئیں دعوت کی تھی یہ نبیوں والی نیابت ہے نا نبیوں کا کام کیا تھا لوگوں کو خواہشات سے نکالنا عبادات پر لانا اور اخلاقیات پر پہنچانا خواہشات سے لانا جانوروں کے زمرے سے لانا فرشتوں کے زمرے میں داخل کرنا عبادت کے ذریعے اور پھر فرشتوں سے بھی اوپر نکال کر اسے اخلاقیات پر لانا یہ تھا نبیوں کا کام اب یہ نبیوں والا کام اللہ نے ہمارے اور تمہارے ذمہ کر دیا دعوت والا کام نہیں والا بڑا ہی مغرب کام ہے جتنے آدمی تمہارے ہاتھ میں اللہ کے دین کی دعوت کے لیے لگے جب مر مرا کے قدر کے چلے جاؤ گے تو سب کے برابر ہے جب آدمی مر گیا تو امر اس کا ختم لیکن دعوت کا کام کیا ہوگا تو امر ختم نہیں ہوگا اب اگر کے اندر چلا گیا اب ایک لاکھ برس نمازوں کا ان کا ہر سال جو تین تین چلے تو دیتا تھا نا ہر سال جو تین تین چلے نے دیے تھے نا تو یہ پچیس ہزار بیس ہزار آدمی جو ہے وہ دیندار بنے دے رہا تھا مختلف ملکوں میں وہ لوگوں نے نماز پڑھی تو تجھے ایک لاکھ فرض نماز کا ثواب ملا مرنے کے بعد ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ثباب نہیں لے سکتا لیکن اسے سبب ایک لاکھ فرض نماز مل رہا بڑے بڑے بڑا چوکنا نکلا آٹھ مہینے کاروبار کے لگائے چار مہینے جماعت میں لگائے تکلیفیں برداشت کر لی اور قبر میں پڑا پڑا ایک لاکھ نمازوں کا ثواب دیا ایک لاکھ نمازوں کا ثواب تشمی کا ثواب تلاوت کا ثواب آگے جب مدت بڑھ گئی تو دو لاکھ نمازوں کا ثواب آ گیا اللہ یہ کیا وہ کہ جو لگائے تھے انہوں نے اوروں کو لگائے تو اس کا ثواب نہیں ہیں حساب میں ان کے حساب میں کوئی کمی نہیں اللہ تعالیٰ تو بہت ہی دانتا ہے نا بڑے غریب میں آگے جا کے دے تو زکاتوں کا بھی ثواب آ رہا ہے اہلی سکاط کیسے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی اتنے لمبے لمبے خرچ کرا کرا کے تبلیغ میں تم لوگوں کو بھیج دیتے ہو ہوائی جہازوں کے کرائے خرچ کرا کرے کے ایک ساتھ ایک آدمی میرا کہنے لگا کہ بھائی موری صاحب کیا کیا ظلم کر رہے ہو بنے کا کیا انہوں نے کہا دس آدمی ہے پانچ سو پانچ سو روپئے ایک ایک نے خرچ کیا پانچ ہزار روپیہ خرچ ہوا ایک ملک میں جا کے چار مہینہ گزارا ہے اس کے بجائے ان سے پانچ لے لو اپنے قبضے میں اور ان کہو تمہیں کہیں جانا تم واپس چلے جاؤ اپنے گھر جا کے کھانا کمانا کرتے رہو تاکہ تمہاری پساد یاد بنے اور یہ پانچ ہزار ہمیں دے دو تاکہ ہم کسی یتیم خانے میں داخل کر دو یتیم ہوگا مجھے بھلا ہوگا بھلا ہو تو ریل کے کرایہ خرچ کرا رہے یتیم ہوگا بھلا کر دو نا ان سے پیسے لے کر جماعتوں میں جا رہے انہیں جماعتوں میں جانے دو میں نے اس کو کہا کہ بیٹھ اور کلیجا تھام کی میری سوچ میں نے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ بار بار دین ایمان کی باتیں سن سن کر سنا سنا کر ان کا ایمان پکا ہوگا یہ دین دار بنے گی اور جہاں جا کے محنت کریں گے وہاں کے لوگوں میں ایمان کی فضا بنے گی آخر کا بکرائے گا ہر ایک دل میں یہ بات آئی قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں کھڑا ہونا ہے اور ہمیں پانچ باتوں کا حساب دینا ہے عمر کہاں لگائی جوانی کہاں لگائی مال کہاں سے کمایا مال کہاں پر خرچ کیا اور جتنا جانتا تھا پر عمل کتنا کیا فکر پیدا ہو گیا میں نے کہا اس میں بہت سے لوگ تو دیندار بنیں گے نمازی بنیں گے بہت سے حج چلے جائیں گے بہت سے مالدار جو سکایت کی دیتے تھے وہ سکایت دینا شروع کریں گے کیوں کہ ان کے سامنے بات آ گئی کہ اگر سکایت نہیں دیں گے تو یہ مال صاف بنے گا قیامت نہیں کاٹے گا یہ مال بکرے بنا کے تابع جائے گا ایک آدمی نے جب سارا سورج گھر گیا چار بلڈنگیں تو بنی ہوئی تھی پانچویں بلڈنگ کا پلان بنا ہوا تھا منسوخ کر دیا اس پر سترہ سال کی زکاط ادا کر دی اس جگہ بلڈنگ تو چھوٹ جائے گی یہ سانپ کاٹتے رہیں گے بڑی مصیبت ہوگی اب اس علاقے کے اندر پندرہ بیس لاکھ روپے کی زکا ہر سال ادا ہو رہی ہے جس علاقے میں اس جماعت میں جا کر کام کیا مالداروں کے کی ذہن بنے تو میں ایک مرتبہ دے کے پانچ ہزار کسی یتیم خانے میں داخل کر دینا یہ زیادہ اچھا ہے یا یہ کہ اسی کے ذریعے ایک سزا اور ماحول بن کے ہر سال پندرہ بیس لاکھ روپیہ زکات کا ادا ہوتا ہے یتیموں اور غریبوں میں بتائیے زیادہ اچھا ہے کان پکڑنے کے میسم میں تو اب سمجھا اب تک کرنے جی بہت سی اسے اسی خیال میں کیا ہوائی جہاز کے کرایے خرچ کریں ایسے ماحول نہیں ہے ہوائی جہاز کرایہ یوں نہیں خرچ کرا اس سے پورے عالم میں سزا بن گئی دماغ کا چھوٹا سما رکھا گیا ذرا خشادہ دماغ رکھا جو جو چیزیں تو سو اقتصادیات کا حل مولانا یہ لو سارے جماعتوں میں پھریں گے پیسے زیادہ خرچ ہوں گے کمائیوں کا وقت کم بچے گا اقتصادیات ہی مسلمانوں کی وقت کمزور ہو رہی ہیں ساری دنیا کے اندر وہ اقتصادیات خراب ہو جائیں گی یہ ساری بچوں کی باتیں ہم تو کو سمجھیں بالکل میں سچ کہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لیے جو کام ہمارے ذمے ارفات کے میدان میں کیا ہے اور زندگی بھر جو کام صحابہ سے کروایا ہے وہ اللہ کے دین کی دعوت کا کام تھا اسی کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں تاکہ لوگ جہنم سے شہر کے جنت میں جائیں یہ جہنت اور جنم جہنم اور یہ جنت یہ حقائق ہے ایک اندرہ درجہ کا جنتی پوری دنیا سے دس بنا بڑی جنگت آدمی آج بھی کیا ایسا کیسے ہوگا میرے بھائی یہاں تیری سمجھ میں دیا مرغے کا بچہ انڈے میں بن رہا اس کو کہو گے تیری ماں کو دس انڈے دیے تھے اس میں سے ایک میں سے تو بن رہا تیری ماں کو دس انڈے دیے تھے اس میں سے ایک کے اندر سے تو بن رہا اور تجھے بھی دس انڈے دیں گے تو بچہ سوچے گا کہ انڈے میں میرے پر نہیں پھیلتے دس انڈے کہاں سمائیں گے سوچے گا لیکن جب انڈے کا چلکا ٹوٹا باہر آیا اور زمین آسمان کو دیکھا اب دس کروڑ انڈوں پر بھی اسے یقین ہے تو بھائی ابھی تو آسمان کے بیچ میں جہاں لیکن جس دن مرے گا تیری روح کی جو پرواز ہوگی اور جو ایک آلمی ورزن میرے سامنے آئے گا تو اس وقت بڑا آلم ہے اور اس کے اندر پوری دنیا سے دس گنا بڑی جنڈت کا گنڈا کوئی زیادہ سمندر میں سیلاب آیا ایک جوان میں گرا ارے تو پڑا سمندر سے سمندر کتنا بڑا بہت بڑا, بڑا. اتنا بڑا کنواں کا ہے بہت لمبا چوڑا کنارا کر کے اتنا بڑا سے بھی بڑا لاکھوں کروڑوں کا بڑا, بڑا تو کنواں کا مینڈک اسے وہی کوئی چیز میری کی زندگی ہوگی میں نے نہیں دیکھی زیادہ میں نہیں مانتا تو نہیں مانتا تو یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مرنے کے بعد میری زندگی کی یہ باتیں حقائق ہیں نبی کی بات پہلے ہی دن سے حقیقت ہوتی ہے اور پہلے ہی دن سے صحیح ہوتی ہے نبی کی بات کے تجربے کی ضرورت بھی پڑتی ہاں اگر یہ ساری جنت کے درجے کی تفصیل میں نے بتائی اگر یہ کوئی سائنس والا کہتا نا تو مجھے کوئی زیادہ فکر نہ ہوتا کیوں سائنس والے بڑے منصف مزاج ہوتے ہیں وہ بےچاری یوں کہتے ہیں کہ یہ ہماری تھھیری ہے یہ ہماری ہے یعنی نظریہ ہے یہ ہمارا نظریہ ہے انصاف نے... یعنی حقیقت میں یہ ہمارا نظریہ ہے جس کو کوئی دوسرا آدمی کے نظریہ سے اختلاف ہو سکتا ہے پانچ سال کے پہلے جو سائنس والے کہتے تھے آج اس کے خلاف کہتے ہیں آج جو کہہ رہے ہیں اس کے خلاف دو سال کے بعد والے کہیں تو سائنس والوں کے تو نظریات بدلتے رہتے ہیں نبی کی بات نہیں بدلتی نبی کی بات حقیقت ہوتی ہے نبی کی بات حقیقت ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس بات کو کہہ گئے وہ حقیقت ہے اب دیکھو بھائی میں بیان کو ایک بات پر ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا دین کی خدمت کے لیے جس میں عبادت بھی آ جاتی ہے اور جس کے اندر دعوت بھی آ جاتی ہے ہم مسلمانوں کو اللہ نے اسی کام کے لیے پیدا کیا ہم مسلمانوں کو اللہ نے کھانے اور کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہمارے دلوں میں دین کا درد آگے پورے عالم کا فکر آگے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا جتنی تکلیفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے اٹھائیں وہ اسی دین کو دنیا میں چلانے کے لیے اٹھائیں آج یہ دین ہماری نظروں کے سامنے اجڑ رہا ہو اور ہماری زندگیوں سے بھی نکل رہا ہو اور ہمارے گھروں سے بھی نکل رہا ہو مسجد میں پڑھا رہے پانچ پر چمت تیری ملاقات کریں گے اور اگر زیادہ مشغول ہوئے تو جامع مسجد میں جمعہ کے دن ملاقات کریں گے ورنہ عید کے دن آئیں گے اور عید گاہ کی ملاقات کریں گے اور ہمارے ذاتیات کے اندر تو دخل مت دے آج کا مسلمان اسلام کو دھکے مار رہا ہے ارے کوئی اجنبی آج میں دھکا مارے تو زیادہ صدمہ نہیں ہوتا ارے مسلمان ہو کے اسلام کو دھکے مار رہا ہے میرے بھائی اسی بنا پر ہم لوگ سارے پریشان ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی جب مسلمان نے اسلام کو دھکا مارا تو اللہ نے مسلمان کو دھکے مارے دھکے ہی تو بڑھ رہے اور کیا ہے ساری دنیا میں دھکے بڑھ رہے ان سوا لاکھ نے ساری دنیا سے لوہا منوا دیا اور یہ پچانوے کروڑ ستانوے کروڑ مل کے اور کسی سے کچھ بھی نہیں منوا سکتے کیوں اسلام کو دھکا مارا تو اللہ نہیں ہے. اب ہم اسلام کو یتیم نہ بننے میں آج یہ اسلام یتیم بن چکا ہے آج یہ اسلام یتیم بن چکا ہے اور اس کو گھر گھر سے دھکے پڑ رہے ہیں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ جب پیدا ہوئے آپ یتیم تھے کسی عورت نے آپ کو ہاتھ میں نہیں لیا یتیم بچہ ہے کیا انعام ملے گا دودھ پلانے کے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ ہاں کہ چھاتی میں دودھ نہیں تھا قہد زدہ علاقے کی رہنے والی تھی ان کا اپنا بچہ بھی ساری رات روتا تھا دودھ نہیں تھا ان کو نے بچہ نہیں دیا حضرت خلیمہ نے سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لو اس بچے یتیم بچے کو لے لو شوہر میں کہا لے لو ثواب ملے گا کوئی انعام تو ملنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا یتیم بچے کا انعام کون دے گا اور اپنے کوئی کو بچہ دیتا نہیں ہے تو خالی ہاتھ جانا بتوا دی لے لو اس یتیم بچے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں دیا تو گود میں لیتے ہی دونوں چھاتیاں دودکی بھر گئیں حضرت خلیبہ کے بچے نے بھی پیٹ بھر کے پیا باہر گئی پیالہ خود حریما نے حضور پلایا اور حضور اکرم صلی اللہ نے حضرت حریما کو دودھ پلایا سواری کے جانور پر بیٹھی بڑی طاقت آ گئی دوسری عورتوں سے بھی آگے نکل گئی جن کے ہٹے کٹے جانور تھے اور عورتوں کی زبان پر نکلا کہ حلیمہ کو یت... حلی ماں کو برکتی بچہ مل گیا حضرت حلیمہ کے گھر میں برکت داخل ہو گئی میرے محترم دوستوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کی حالت میں حضرت حلیمہ نے اپنے گود میں دیا اللہ نے ان کے پورے گھر کو برکت سے بھر دیا اے کے بستے والے انسانوں اگر تم اپنے گھروں کو اپنی دکانوں کو اپنے خاندانوں کو اپنی قوموں کو اپنے ملکوں کو اپنے صوبوں کو اپنے علاقوں کو اگر برکت سے بھرنا چاہتے ہو تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بدن مبارک بچپن والا تو ہمارے ہاتھ میں آئے گا نہیں اب آپ نے ہمیں اپنا دین دیا ہے اور وہ دین ایسا ہی یتیم بن چکا جیسے حضور حبیر پاسنگ یتیم تھی سارے غیر مسلم تو اس دین کو دھکا مارتے ہی ہیں لیکن یہ ایک ایسا یتیم بچہ ہو چکا ہے یہ دین کہ اس کو مسلمان بھی دھکے مار رہا ہے جس دین کے دنیا میں چالو کرتے کے لیے جس کے ذریعے آدمی جہنم سے بچتا اور جنت کے اندر داخل ہوتا اور دنیا کے بھی سارے حالات بن جاتے موسم پر سے برستی زلزلوں میں جھٹکے رک جاتے ہواؤں کے طوفان رک جاتے جنگل عالمی رک جاتی جس مبارک دین کے دنیا میں زندہ ہونے سے یہ خیر و برکت ظاہر ہوتی جس کے زندہ کرنے کے لئے حضرت بلال زنجیروں میں جھگڑے گئے اور حضرت احباب کی پٹائیاں ہوئیں جس کے زندہ کرنے کے لیے حضور پانچ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائیں دعوت کی لائن بھی تکلیفیں اٹھائیں اور یہ دعوت کی لائن سمت کے ذمہ ڈال کر تشریف لے گئے اور جس کی تربیت اپنے زمانے کے مسلمانوں نے جو فرمائی تو وہ دعوت کے ذریعے فرمائی اور ہمیں بھی اس کا متعلق مطلب بنایا کہ تمہارے ذمے میں یہ کام کر کے جا رہا ہوں الفاظ کے میدان میں جب تک ابھی دنیا میں تشریف فرما رہے ہر ایک کی طرف یہ دعوت کے ذریعے فرمائی اور جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو ارفات کے میدان میں سارے مسلمانوں کے ذمے اس کام کو ڈال کر تشریف لے گئے تاکہ میرے چلے جانے کے بعد دنیا پوری بھٹکتی ہوئی دنیا راہ راستے پر آ سکے اگر میرا امتی اس دعوت پر ایک کام کو لے کر چلے اسی دین کی دعوت کے لیے ہمارے نبی نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی اتنی خوشامت کرتے ہیں اس طلبے کی دعوت دینے کے لیے کہ بھی مانگنے والا اس اتنی خوشامت نہیں کر سکتا ایک دولت دینے کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے کہ اگر یہ طلبا تم لے لو گے تو پوری دنیا سے دس بڑی جنت اللہ تمہیں ہمیشہ کے لیے دے دے گا مانگنے والا اتنی خوشامد نہیں کرتا اتنے خوشامد کر کے دے آپ سمجھا رہے ہیں اور اب شہر آ کر کہہ رہا ہے کہ ان کے دماغ میں کوئی حلل آ گیا ہے ان کی بات کو نہ سنو آپ جا رہے ہیں دعوت دینے کے لیے سامنے سے ایک آدمی آتا ہے آپ اپنے چہرے اندر پر چھوٹ دیتا ہے پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے لے کر رکھ یا بتی آپ کے بدن مبارک پر ڈال دیتا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں تو اجڑی آپ کے سر مبارک پر ڈالی جاتی ہے آپ نماز کی تیاری کرتے ہیں تو آپ کے گڑے میں پندرہ ڈالا جا رہا ہے۔ آپ گھر پر جاتے ہیں تو آپ کے راستے کے کانٹے بچھائے جا رہے ہیں اگر گھر میں رہ کر آپ عبادت کرتے ہوئے تکلیفیں پہنچائی جاتی یہ دعوت کے میدان میں کھڑے ہوئے ساری تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں قیامت تک کے آنے والی امت پہ یہ بات بتائی کہ یہ اللہ کے دین کی محنت اور ایمان کی محنت اور دعوت کا کام اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ میں سارے انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب اور سارے نبیوں میں سب سے زیادہ محبوب میں نے بھی جب یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں تو میرے بعد آنے والے بھی تیار رہیں کہ اللہ کے دین کے لیے جو قربانی ہمیں دینی پڑے گی ہم وہ قربانی دیں گے لیکن دین کو یقین نہیں چھوڑیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لائن کی صبح سے لے کر دوپہر تک آپ دعوت دیتے رہتے تھے دعوت کے سننے والے تھک جاتے تھے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھکتے تھے آپ کبھی بنا رہے گئے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی شاہبزادی تھی گھر سے ایک پیالہ لائیں اس میں پانی لائیں دوسرا ہاتھ پہ رومال تھا رومال کو پانی میں داخل کیا آپ کے چہرے انبر کو صاف کر رہی ہے کیونکہ کسی نے دھول ڈالی ہے تو کوئی چھوکا ہے اور آنکھوں میں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہیں کہ اے اے اللہ کے نبی آپ پر بڑی تکلیفیں آ رہی ہیں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی ڈرو اس مبارک دین کو ہم لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے نبی نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں جس کا ہم تصور بھی کر سکتے یہی دعوت کا کام تھا جس کے لیے دو دو بیٹیوں پر ایک ساتھ تلاش پڑی ارے کسی کے گھر میں بیٹیاں ہوں اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کے ذرا اس قصے کو سنی دو بیٹیوں پر ایک ساتھ تلاش پڑ گئی حضرت رقیہ حضرت میں پولیس اور جب آپ مکے کو چھوڑ کے تشریف لے گئے تیسری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی رہا جب ہجرت کر کے جانے لگی پیٹ پہ حمل تھا جب مکے سے باہر نکلی ہے تو بے ایمانوں نے مرچھا مارا حضرت زینب گر گئی حمل ثابت ہو گیا خون جاری ہو گیا نہیں دیا چند دنوں کے بعد جانے دیا تو اسی زخم میں کئی سال کے بعد حضرت زینب کا انتقال ہوا کیا گزری ہوگی ہمارے نبی کے دل پر کہ دو بیٹیوں پر تو پڑ گئی طلاق اور تیسری بیٹی جو شادی شدہ تھی حمل بھی اس کا سات ہوا اور اسی زخم میں اس کا انتقال ہو رہا ہے یہ سارا اس امت کے واسطے ہمارے نبی نے کیا آج ہم سارے امتی ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی دل پر مرہم رکھنے والے اگر بن گئے اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح طے کر دیا اے خدا ہم جل سکتے ہیں تیرے حکم کو نہیں جلا سکتے حضرت ابراہیم نے جیسے طے کیا اے خدا میری بیوی اور میرے بچہ مچے کے اندر اجڑ سکتا ہے لیکن میں تیرے حکم کو نہیں اجڑنے دوں گا اللہ نے بھی بتایا کہ جب تُو میرے حکم کو نہیں اجڑنے دیتا تو میں بھی تیرے بچوں کو اجڑنے نہیں دوں گی حضرت ابراہیم نے کیا کہ اے خدا میرے بچے کے گلے پر چھری چل سکتی ہے لیکن تیرے حکم پر چھری نہیں چل سکتی اللہ نے بھی بتا دیا کہ جب تُو میرے حکم کے اوپر چھری نہیں چلنے دیتا تو میں بھی تیرے بچے کے گلے کو کٹنے نہیں دوں گی میرے محترم دوستوں کس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی دل پر اگر مرہم رکھنے والی یہ امت بن گئی اور یہ ثابت کر دے کہ میرے اوپر جو قربانی آئے گی اے خدا میں وہ قربانی دوں گا لیکن تیرے نبی کے لائے ہوئے مبارک دین کو میں اپنی آنکھوں سے اجڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ارے دنیا کی پہلی بھی چیزوں کو دیکھ کر رائے سپٹانے والوں سے دین نہیں پھیلتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک دین کو اجڑتا ہوا دیکھ کر آنسو سپٹانے والی جو قسم ہوتی ہے ان کے ذریعے اللہ کا دین دنیا کے اندر پھیلتا ہے اور قربانیوں کے ذریعے اندر وہ حقائق پیدا ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں مطابق مدینہ منورہ تشریف لیں گے کر ستا ر آ کر ستایا ہم آ کر ستایا ہدید ستایا،, ستایا آخر میں اللہ جلال نے وہ دن دکھائے کہ حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار کے بچپے کو لے کر فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر اس وقت سارے مکے والے سہم گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ تیرہ سال مکے آٹھ سال مدینے کے ہم نے تکلیفیں پہنچائی ہیں اکیس سال کی بھڑاس اب یہ سارے مسلمان مل کر نکالیں گے اور خوب ہمیں قتل کریں گے ابو سفیان بہت سمجھدار آدمی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے مسلمان بنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امن چاہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ سے فرما دیا ابو سفیان تجھے بھی امن اور تیرے گھر میں جو داخل ہو جائے اسے بھی امن کہا میرا گھر تو چھوٹا ہے یوں فرمایا جو آدمی مسجد حرام میں داخل ہو اسے بھی امن جو آدمی اپنے گھر میں داخل ہو کے دروازہ بند کر دے اسے بھی امن امن کے ماننے کے ہم ماریں گے نہیں اسے ابو سفیان آیا مکے میں نوجوان جمع کیے اور کہا جا کے امن طلب کر دو فاتحانہ آ رہے ہیں خوبی ندیاں بہیں گی ابو سفیان کی بیوی ہندہ تھی بڑی سختی مسلمانوں کے خلاف تھی یزید کی دادی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ماں اور اطبا کی بیٹی اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ یہ بہت ناراض ہوئی ابو سفیان کی چھاتی پکڑ کے زمین پر پچھاڑا اور یوں کہا ابو سفیان نوجوانوں سے گئے ایک دوسرے کو ڈر کو بنا رہا اس لیے قتل کرو پہلے اکیس سال جن سے ہم لڑے اب ان سے جا کر ہم ہمیں امن دو یہ وہ عورت ہے کہ جس نے بہت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ناک اور کان کاٹ کر ہار بنا کرے میں ڈالا تھا اور آپ کا پیٹ چیر کر کلیجہ چیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک دین کو دنیا میں زندہ کر دی اور قیامت کے آنے والے انسانوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اپنے ستر لاڈلے صحابہ اپنے ہاتھوں دفن کیے تھے ساری لاشیں تڑپ رہی تھی حضور کے چچا حضرت چاہتھا کی لاش بھی وہاں پر تڑپ رہی تھی ایسے موقع پر مدینہ منترا سے چاروں طرف سے رونے کی آوازیں عورتوں کی نوحہ اس وقت تک حرام نہیں ہوا تھا اس بنا پر کسی کی بہن رو رہی ہے کسی کی ویویر ہو رہی ہے کسی کی مار ہو رہی ہے سب جگہ سے قبران مچا ہوا تھا اور حال دلیم ظاہر سبب اس کے تھے اس وقت تک مسلمان نہیں बने تھے حضور اکرم وسلم جب اپنے چچا کی لاش کا حال دیکھا کہ پیٹ چیرا ہوا ہے کان کٹے ہوئے ہیں ناک کٹی ہوئی ہے اس حال میں دیکھے حضور اکرم سرسن نے دل بھر آیا اور یوں فرمایا وہ ہم ست اللہ ببا و حمزت اللہ ببا ارے جتنی لاشیں یہاں پڑی ہیں ہر ایک کی رونے والی رو رہی ہے لیکن میرا چچا ایسے قسموں میں حالت میں جان دے چکا کہ اس کے اوپر پہ رونے والی بھی نہیں مدینہ نمن کی عورتیں جمع ہو گئی جب یہ جملہ حضور کا پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والی یہ, یہ ہندا اس وقت میں بھی آڑے آ رہی ہے اور کہنے کہ بالکل عمر نہیں مانگنا لیکن میرے محترم دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ چاہے ہمیں جو کچھ بھی تم کر دو لیکن ہم تو تمہیں ہدایت والے راستے پر کھینچنے کی کوشش کرتے رہیں گے ارے تم ہمارے قتل کے پلان بناؤ اور ہم تمہیں جنت گرے جانے کا پلان بناتے ہیں آج بھی یہی ہے دنیا بھر میں مسلمانوں کی تباہی کے پلان بن رہے ہیں اور ہم یہاں پر بیٹھ کر پوری دنیا کے انسانوں کے جنت گرے جانے کا پلان بنا رہے ہیں یہی بلاوت ہے ایک دن گزر گیا دوسرا دن آیا ہندا دوڑی ہوئی جا رہی ارے ہندا کہاں جا رہی تو ہندا کہہ رہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیتھ ہونے کے لیے جا رہی اور مسلمان بننے کے لیے جا رہی کہاں گیا گیا کل تو بڑی سہد باتیں کر رہی تھی آج کیا ہوا تو ہندا یہ کہنے لگی کہ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ مسلمان بہت بدلا لیں گے ہم لوگوں سے اور آج کی رات چراغاں روشنی خوشیاں گانے بازے متا مکرمہ आज क्या हुआ? خون ہوگی اور مکے کی گلیاں خون سے بہہ رہی ہوں گی اور مکہ مکرمہ کی عورتوں کی اسمت دریا ہوں گی اور جنا کاریاں ہوں گی میں تو سمجھ نہیں تھی میں اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی اور میں سمجھ سی خوب بکار کی بھی آوازیں آئیں گی لیکن میں نے جو آدھی رات میں دروازہ کھولا تو پورے مکے میں اندھیرا की نہ یہ کیسی فتح مسلمانوں کی کیونکہ روشنی بھی نہیں لوگوں نے کی یہ کیسے ہوا بہت مجھے تعطر ہوا میں نے دیکھا کوئی بھی قتل نہیں دس ہزار کا مجمع کہاں کیا کچھ پتا نہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتی میں گئی مسجد حرام تو دیکھا وہ دس ہزار کا مجموعہ مسجد حرام میں ہے ساری رات کھڑی رہ کر میں دیکھتی رہی مسجد حرام کے اندر جتنی عبادت آج کی رات میں نے ہوتے دیکھی اس کے پہلے اتنی عبادت میں نے یہاں ہوتے نہیں دیکھی میرے دل نے تسلیم کر لیا کہ یہ اچھے لوگ ہیں اور یہ بھلے لوگ ہیں لیکن شاید یہ کر کے میرے غلط کرانے ہمارے اندر جا کے جو ان کی دعائیں میں نے سنی تو یہ یوں ہی دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ اس مکے کے قریش نے چاہے ہم کو جتنی تکلیفیں پہنچائی اور چاہے جتنے انہوں نے ہمارے آدمی مارے اے اللہ سے کے دلوں کے اندر ہدایت کا نور بھر مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم داہر ہو رہے ہیں بیت اللہ کی جی چابی آپ کے ہاتھ پہ ہے بیت اللہ کے دروازے کے دونوں کناروں پر ہاتھ پھیلا کر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ ان سارے ظالموں سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے وہ واقعات اس وقت کے اندر ہوئے ہیں کہ جس کو ظالم بھی بھلا نہیں سکتا اور جس کو مظلوم بھی بھلا نہیں سکتا نہ ظالم بھلا سکتا ہے نہ مظلوم بھلا سکتا ہے ایسے واقعات وہاں پر ہوئے ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ نے صرف پوچھ رہے ہیں بتاؤ میرے بارے میں کیا خیال ہے تم شرقین مکان نے کہا قریب ابن, قریب ابن قریب ابن قریب ابن قریب یوسف ابن یعقوب یوسف ابن یعقوب ابن اشحق ابن ابراہیم نے جو اپنے بھائیوں سے کہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان میں وہ تمہارے بارے میں کہتا ہوں کہ تفریح والے کو بڑی ہو میری طرف سے تم کا لالت کلاوت نہیں تمقا اور میں نے تم سب آزاد کر دیا میرے محترم دوستو جسے قبر سے بہت آئے ہوں, یہ ساری تکلیفیں اٹھائیں اور یہ سارے اخلاق برتے آخری رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کی جو گزر رہی ہے وہ ایسی رات ہے سکرات کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں چراغ چلانے کے لیے دل نہیں تھا اور میں اندھیرے میں سنگران کی حالت کے حضور کی ایمارداری میں کر رہی تھی اور صبح حضور پاک ساشم اس دنیا سے تشریف لے گئے ارے ہمارے نبی نے جس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہو آج وہ دین ہماری نظروں کے سامنے اجڑ رہا ہو اور ہمارے دلوں میں کا کوئی نہ ہو <تصفح> میرے محترم <دوستوں تصفح> بہت درد و فکر کی بات اس بنا پر آپ حضرات اس بات کو طے کر لو کہ ارباب کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمے جس کام کو کر کے تشریف لے گئے ہیں ہم جب تک زندہ رہیں گے اس وقت تک اس دین کی خدمت کے کام کو ہم کرتے رہیں گے اور موت تک کرتے رہیں گے چاہے ہم غریب ہوں چاہے ہم مالدار ہوں چاہے ہم چھوٹے ہوں چاہے ہم بڑے ہوں ہمیں اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی خدمت موت تک کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے دنیاوی اغراج کے لیے نہیں کرنی اس حقیق دنیا کے لیے نہیں کرنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے اس کو آپ حضرات کہ بھروا دیں اور طے فرمانے کے بعد اس کی نیت کر لیں کہ کم سے کم چار مہینہ ہر سال اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور آٹھ مہینہ کاروبار اور گھر اور مکانی دینی محنت کے اوپر ہمیں لگانا ہے اگر تم اس طریقے سے اپنی زندگی کو لے آؤ گے اللہ کی ذات سے امید ہے تمہارا کاروبار میں وقت کم لگے گا گھروں میں وقت کم لگے گا تم پر خرچ زیادہ آئے گا ظاہر کے اندر اقتصادیات بگڑتی تمہیں دکھائی دیں گی لیکن اللہ کی مدد شامل حال میرے محترم دوستوں رہے گی اللہ ہماری مدد فرمائے گا اور اللہ کی مدد سے ہمارے کام بنیں گے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ نمین کے کام اللہ کی مدد سے بنے ویسے اللہ کی مدد سے ہمارے کام بنیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ نمین کا کمائی کا وقت کم ہو گیا خرچے ان کے اوپر بڑھ گئے لیکن اللہ تعالی نے تائنے اور نصرتوں اور مددوں والا معاملہ فرما کر ان کے ہاتھوں اپنے دین کو پورے عالم کے اندر پھیلایا اور ان کی ضروریات کا اللہ نے غیر سے تقل کیا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس وقت جو ہمارے کام کرنے والے اس تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنا کر کر رہے ہیں اور اپنا اڑنا بچھونا بنا کر کر رہے ہیں اور اس کے لیے خوب جانی والی قربانیاں دے رہے ہیں اور ملکوں کے سفر کر رہے ہیں اور جا جا کر جب وہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں تو یورپ والے بھی حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے اتنے تھوڑے وقت کمائی مل کے تمہیں ملتے ہو اور اتنا زیادہ اہم وقت تمہارا اللہ کے دین کی خدمت کے اندر گزرتا ہو اس کے باوجود تمہارے گزارے بھی چل رہے سارے خرچے بھی نکل رہے لڑکوں لڑکیوں کی شادیاں کا خرچہ تمہارے ذمے بیوی کا خرچہ تمہارے ذمے چار مہینہ سالانہ جماعتیں پھرنے کا خرچہ تمہارے ذمے مکانی جماعت آگے پیسہ کھلانے پلانے کا خرچہ تمہارے ذمے خرچے تو اتنے زیادہ تمہارے بڑے ہوئے پر آمدنی کا وقت دیکھو تو بہت تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام پر اور یہ اللہ کا پیٹنٹ وعدہ اللہ کا اٹل وعدہ بلو انا مت لبتا اگر بستیوں والے ایمان والے اور تقوی والے بن گئے تو ہم آسمان سے مددوں آسمان سے ہم برکتوں کو کھول دیتے ہیں تو یہ وہ برکت ہے یہ ہے وہ اللہ کی مدد اس بنا پر بھائی آخری بات یہ کہ ہم آپ حضرات کو کھانے کمانے سے نہیں منع کرتے ہم تو آپ حضرات سے یہ کہتے ہیں کہ جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس کام کو آپ کرنا شروع کر دیں اس کی وجہ سے اگر کھانے کمانے میں وقت کم بچے گا تو اللہ تعالیٰ برکت محمد فرمائیں گے مالدار موت تک دین کا کام کرتا رہا اور غریب بھی موت تک دن کا کام کرتا رہا حضرت زبیر کا جب انتقال ہوا پانچ کروڑ کا ورثہ ہوا اتنا بڑا مالدار خدا کے دین کا اور ایسے غریب کے جب مر گئے تو کفن کا کپڑا نہیں دوسرے نے دیا وہ بھی اتنا چھوٹا کہ پیر دھک سر ڈھکا پیر کھل گئے تو پیر پر گھاس ڈالی ایسے غریب نے زندگی پر اللہ کے دین کا کام کیا اب ہمیں جو غریب ہے ہمیں جو مالدار ہیں وہ اسے طے کریں کہ کھانا اور کمانا بقدر ضرورت ہوگا اور اللہ کے دین کی دعوت کا جو کام ہے یہ اصل ہمارا کام ہوگا اللہ کے دین کی خدمت اصل ہماری لیے ہوگی ہماری زندگیاں صرف ریا کی رنگ में میں گزر نہ वरना ورنہ خون کے آنسو رونا پڑے گا اور کوئی آنسو او کا پوچھنے والا نہیں ہوگا ایک بڑے میاں آئے مولانا جی یہ دس بنگلے ہیں ایک ایک بیٹے کو دے دیا دس میرے بیٹے ہیں ان کے دس بنگلے ہیں یہ دس کارے ہیں ان کے لیے بینک بیلنس ہے ان کے का مکانات یہ سب میں نے ترتیب دے دی اور اللہ کا شکر ہے میری پچاس سات سال کی عمر میں اللہ نے اسے حالانکہ سارا کاروبار حرام کا سب حرام کا لیکن وہ اس زندگی میں بہت خوش ہو رہا ہے تو ان سے کیا گیا کہ یہ دس بنگلے اور یہ اور یہ جو تم دکھا رہے ہو اس کے بدلے میں تم نے دیا کیا ایمان بیچا ابر گزاری جنت پجاری اللہ کو ناراض کیا حضور کا طریقہ چھوڑا یہ سب کچھ قربان کر کے تم نے دیا تو بھاؤ زیادہ دے دیا تم نے اس کا بھاؤ زیادہ دے دیا تو کیا کرتا جہاں یہ کرتے سال کے چار مہینے اللہ کے راستے میں دیتے آٹھ مہینہ کاروبار گھر مکانی دینی محنت سے دیتے مقدر میں اگر یہ ہوتا تب بھی ملتا نہ ہوتا تو چائے سے کم ملتا لیکن تمہاری آخرت بنتی تمہاری جنت بنتی اخلاق بنتا ایمان بنتا امال بنتے اور پھر یہ تھوڑا سا بھی بن جاتا تو اس میں برکت ہو جاتی اور سوچ میں پڑ گئے اس پر میں نے ایک مثال دی جو لندن میں دی تھی مثال یہ تھی کہ بڑے میاں بیٹھے تھے مہمان بھی بیٹھے تھے بیٹے سے کہا بیٹا چائے لاؤ چائے لایا بڑی شاندار مہمانوں کے لیے لاؤ لایا بڑی شاندار اب سب نے وہ چائے پی سب تعریف کرے کیسی اچھی چائے بنائی اس نے تھوڑی دیر میں کسی نے آ کر یہ کہا کہ پچاس لاکھ روپے کی نوٹیں جورے میں جو رکھی تھی نا اس کو باورچی خانے میں لے جا کر جلا کے چائے بنائی جب گرو نے سنا سب کے حلق سوکھ گئے سے لام کر رہے حالانکہ ہو رہی. اس لیے ہو رہی کہ پچاس لاکھ روپے جلا کے چائے بنائی یہ چائے لکڑی یا کوئلہ جلا کر یا مٹی کا تیل جلا کر یا گیس کی چولہے کے ذریعے اگر بنا تھا تو برابر تھی بس ہم یہی کرتے دنیا جو ہے نا دنیا یہ حاصل کرو اس کا انکار بھی کرتے لیکن دین بنا کر دین اجاڑ کر دے دنیا مقدر کی کہیں نہیں جائے گی اگر دین کے کام کو کام بناو گے تو بھی مقدر کی دنیا اللہ تمہارے پیروں پر ڈال دے گا اور اگر کھانے کمانے کو کام بناؤ گے تو بھی اللہ مقدر کی دنیا سر پہ چڑھا دے گا مقدر سے زیادہ دنیا نہیں ملنے کی اسے لکھ رکھو سمجھدار ہے وہ آدمی جو تین کے کام کو کام بنائے اور مقدر کی دنیا اس کے پیروں پر آ جائے اور کم سمجھ ہے وہ آدمی کہ جو کھانے کمانے کو اپنا کام بنائے اور مقدر کی دنیا اس کے سر پر چڑھ جائے وہ تو جاتی گئی کھانا کمانا ہو بقد ضرورت اور اصل کام کرنے والے ہم دین کے ہو تو کیا ہوگا مقدر کی دنیا بھی مل گئی آخرت بھی بن گئی اور اگر کھانے کمانے کو کام بنا دیا اور دین کو چھوڑ دیا تو بھی دنیا اتنی ملی جتنی مقدر میں تھی اور اس کے بدلے میں آخرت جڑ گئی چائے بنا کر پینے کو نہیں منا کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ پوڑ جگا کر چائے بناؤ کوئن جلا کر چائے بناؤ مقدر کی دنیا لینے کو منع نہیں کرتے لیکن دین کی دعوت اور خدمت کے ساتھ مقدر کی دنیا لے لو دین کا کام بالکل چھوڑ کے لینا ایسا ہے جیسے پوڑ جلا کر چائے منانا اس وقت من سمجھ میں نہیں آئے گا جس دن موت کا فرشتہ سامنے آئے گا اس دن آدمی ہائے ہائے کرے گا اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا اس بنا پر میرے محترم دوستو حضور عباس سلسم کی قربانیوں کی لاج رکھ کر صحابہ کی قربانیوں کی لاز رکھ کر صحابہ نے جو قربانیاں دی اس کی لائک رکھ کر تم میں کا کون ہے جو اس بات کو طے کرے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا اس وقت تک میں اللہ کے دین کی دعوت کا کام کروں گا اور اس کی عادت ڈالنے کے لیے میں اس وقت میں چار مہینے لکھوا رہا ہوں سارا مجمع بیٹھا رہے اور جو آدمی کھڑا ہو کر چار مہینہ لکھوائے وہ صرف کھڑا ہو کر چار مہینے لکھوائے اور یہ تم مت دیکھو کہ لکھوائے لکھوائے تم یہ دیکھو کہ نے نہیں لکھوائے جنہوں نے اب تک نہیں لکھوائے وہ اللہ کا نام لے کر کھڑے ہو جائیں اور اپنا نام لکھوے اور یہ طے کریں کہ حضور پاک سرا سنگی روح مبارک کو ٹھنڈک پہنچانے والا کام میں کروں گا یزا پہنچانے والا کام میں نہیں کروں گا کیا نام تمہارا بھائی جی ذوال شکار کہاں گے لندن اس کے ہیں بھائی پہچان لو پرلامت لکھ لو اور کون ہے جو چار مہینہ لکھوا میں چار مہینہ لے لیں گے گفتے کی بارش ہے چار مہینہ لیں گے پوچھنے بات پوری زندگی کا ترتیب ان گے انشاءاللہ اور بولو بھائی کون تیار ہے وہ کون سا بوڑھا ہے کہ جو حضرت رضی اللہ و تعالیٰ و نقل ہے کیا نام بھائی جگہ یہ ابھی تازہ نام ہے یا پہلے کا ریلیبل کرا رہے تازہ ہے نا ہمیں تازہ نام چاہیے بھائی جو نام پہلے آ چکے اگر انہیں لکھوانا ہے اور دعج دینی ہے تو چلے والا تین چلے تین چلے والا اپنا خرچہ بڑھا دے سمجھے نا انہیں اگر لکھوانا ہے جو پہلے لکھوا چکے ورنہ بھائی ہمیں نئے نام چاہیے جو اس مجلس کے اندر سے تیار ہو رہا نیا جو صرف بیان سننے کے لیے تین دن کے لیے آیا ہے اس کے اندر سے کھڑے ہو جاؤ یا یہ کہ جس نے چلا لکھوایا ہے وہ یہ طے کر دے کہ میں تین چلے دوں گا ایسے نام لکھو اس کو ہم جانیں گے نام ہے یہ ہر مجلس کے اندر پرانے نام کو نیا کر دینا یہ نہیں ہوتا بھائی اس وقت جو آپ نے اللہ کی بات سنی اللہ کے بعدوں پر یقین کرو اللہ کی ذات پر یقین کرو اللہ کی صفات پر, پر یقین کرو اللہ بہت دینے والا ہے اس پہ उस کر کے کون ہے مرد میدان جو بھڑا ہو کر یوں کہ اس بولی کو میں خالی نہیں جانے دوں گا یہ بولی میری بولی نہیں ہے یہ اللہ رسور کی طرف سے بولی ہے اس کو خالی نہیں جانے دینا اے انگلینڈ کے رہنے والوں اس یتیم بچے کو اپنے سینے سے لگاؤ تو اللہ تمہاری دنیا اور آخر بنا دے اب بولو کون پہل کرتا ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا اس میں پہل کرنے والا ہو چار مہینے کے جس نے پہلے لکھوایا وہ دوبارہ کھڑا نہ ہو وہ لکھوا چکا اب بولو کون تیار ہے کیا نام تمہارا بھائی یہ جی؟ احماد الدین کا نام لکھ لو بھائی مدراس کے لو بھائی ان کے چار مہینے لکھ لو اللہ تعالیٰ قبول فرما یہ بیس دن کے لیے چلے تھے چار مہینہ کر دیا انہوں نے جی مہینہ برمنگم کے دیکھو بوڑھے آدمی حضرت ابوشالی کی نقل اتاری اور بولو بوڑھے بولو حضرت جمداد کی نقل اتارو جوان بولو حضرت حضرت کی نقل بیوی بی سے کر چکے دین کا تقاض آ گیا احد میں چلے گئے شہید ہو گئے بیوی بی نے کہا کہ جناب کی حالت تھی لوگوں نے لے مہلا نے بھی نہیں لیا سب کے فرشتوں نے لہلایا ہے کون ہے جو اسے قربانیاں دے کے جوان خدا کے راستے میں جانے کو تیار ہوں اور بولو بھائی تین چلے کے لیے کون تیار ہے اس ہزاروں کے بج میں جی لکھوا دو اس میں کیا کام آگے پیچھے کر دینا عبد اور بولو بھائی کون تیار ہے تین چلے والے بھی بولو اور بھی جس نے اب تک نہیں لکھوایا وہ چلہ بھی لکھوا دے گا ہم بہت خوشی کے ساتھ دکھ لیں گے نیت تو سارے دن چلے گی کر لو اور سارے سرڈر چلہ بھی اگر کوئی لکھوانا چاہے تو نہ اپنا چلہ لکھوا دے اب بولو چلے چلے والے کون تیار ہیں وہ ایک دم پھٹافٹ زیادہ کھڑے ہو جانا کرنا ریلیبل کرانا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا جی کہاں <t> <جسد> گے तारूफ लिख लो कितना वक्त भाई वक्त भी बता दो भाई वक्त बता दो चिल्ला या तीन चिल्ला एक चिल्ला लिख लो और फरमाइए भाई और फरमाइए जी क्या नाम भाई अब्दुल जलील साहब कहाँगे समझने कितना वक्त एक चिल्ला लिख लो نام جگہ اور وقت ایک ساتھ میں بول پڑو اور بولو بھائی کون تیار ہے کیا نام نام لکھ لو بھائی کیا نام تھوس جگہ تھی برمنگ کے ہیں تمہارا کیا نام بھائی کہاں کے ہو کتنا وقت نام وہ جگہ بھی لکھ بھائی اتنا گھومنا مشکل ہو آپ کا اس میں شریف بھائی عبد النور صاحب عبد النور صاحب کتنے رکھ کے لیے بھائی ایک چلا لکھ لو ان فرمائیے بھائی اور فرمانے ہمت کر کے فرمانے دیکھو ایک وہ کھڑے ہوئے نام لکھوانے کھڑے ہوئے یا کھڑے ہوئے اور بولتے رہو بھائی چاروں طرف سے بولو نام لکھوانے کے لیے جسے مرنا ہے اسے کرنا ہے مو دھڑے کو آنی ہے جنت پہ جا کے مزے اڑانے ہیں دنیا میں تھوڑی تکلیف اٹھا لے بھائی कोई काम नहीं रुकेगा इंशाला अल्लाह की मदद से क्या ना भाई तुम्हारा निगर महीन गर्म अच्छा और फरमा भाई भाई फरमा दे रहे हैं चिल्ला दो चिल्ला तीन चिल्ला छोड़ी हिम्मत की बात है भाई ہمت مردہ مدد خدا بھی ساری وڈیاں حیرت میں بڑھ جائے گی اگر ہم دین کا کام کرنے لگے پورے عالم میں دین پھیل جائے گا اللہ کے پتر سے پھیلے گا ہم کیا پھیلائیں گے لیکن حضور کے طریقے کو تھوڑی قربانی میں محنت ہو جائے نیچے بیٹھے رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپس میں سمجھانا شروع کر دو آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو شروع کروا دو بہت سے ہمارے بھائیوں کا ارادہ ہے لیکن اندر ہی اندر کوئی گزر ہوگا بےچارے کا وہ ذرا سمجھا دو پھر دیکھو انشاء کتنے آدمی تیار ہو میرا تجربہ ہے ہاں بھائی ہمت کر کے اتنی سے وہ پھیلایا گا ماں کے پیٹ میں بچہ اللہ بناتا ہے اپنی قدرت سے زمین کے اندر سے پھل اللہ نکالتا ہے اپنی قدرت سے لیکن ترکیب اللہ نے یہ بنائی کہ مرد عورت ملے تو اللہ بچہ دیتا ہے نیوار سے نہیں دیتا حالانکہ طاقت ہے اسے زمین میں بیج ڈال کر محنت کرو تو اللہ پھل دیتا ہے آسمان سے نہیں دیتا حالانکہ طاقت ہے اسے اسی طریقے سے یہ دین جب دنیا کے اندر پھیلنا کرے گا اللہ لیکن اس کا سبب اختیار ہمیں کرنا پڑے گا اور وہ سبب کیا ہے ضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قربانی دینا اور محنت بس یہ تو ہمارے ذمے آگے نتیجہ اللہ نکالیں گے اس کا وہ ہماری ذمہ نہیں تین چلے کے نام آئے چلے کے نام آئے اس سے پہلے بھی بہت سے نام آ بہت سے حضرات نے بات سنی کم سے کم وہ اس بات کی نیت کر لیں کہ مستقبل قریب میں جتنا ہو سکے اتنا جلدی ایک مرتبہ تین چلہ تو دے ہی دینا ہے کہو انشاءاللہ اور یہ جو ویکیشن آ رہے ہیں چھٹیاں تو اس میں وقت اس کے لیے ادھر گزر جائے اس ساری شان کام پہ وقت گزرے اس کے لیے بھی کچھ نام آئے لیکن آپ حضرات سارے کے سارے جو بھی چھٹیاں جن کی ملتی ہیں وہ اس کی لیے فرما لے کہ انشاءاللہ اپنی چھٹیوں کو تبلیغ میں گزاریں گے بھائی گزارو گے اچھا یہ بتاؤ اپنا ویکیشن تبلیغ میں گزارنے کو جو تیار ہو وہ ذرا ہاتھ پوچھا دے تو ہمیں تھوڑا انداز لگ جائے واہ واہ واہ اب بتاؤ اتروں کے نام تم کیسے لکھو واہ واہ واہ واہ ٹھیک ہے بھائی حافظ شریف ہیں بھائی حافظ صاحب کہاں گئے نہیں اچھا تو اب یہ کہاں آئے نام نہیں لکھنے نہیں یہ تیار ہو کر کہاں آگے کہیں آگے آپ دیکھیے مختلف علاقوں کے آپ حضرات ہیں جون سے علاقے کے آپ ہیں وہاں یہ تمری کا کام چالو ہے اس کا جو مرکز ہو وہاں پر آپ تشریف لے جائیں جماعت بنا کر اور پھر وہاں سے جماعتیں بنا بنا کر فیوز بنی آئیں گے پہلے میز بھیا آئندہ یہاں سے بھی ترتیب دے دی جائے گی خرچوں کے اعتبار سے چاہوں پر پھیلایا جائے گا اور اس میں جو پرانے کام کرنے والے ہوں گے تو ہو سکتے یوروپ کے دوسرے ملکوں کے لیے یوروپ کے دوسرے ملکوں میں بھی جماعتیں بھیجی جائیں اور بعضوں کو دور ملک میں پھیلایا جائے تو یہ ترتیب سے آپ آ جائیں کیونکہ یہ فکر نہ کریں کوئی آپشک ہے اس سے لئے آ جائیں اس کے علاوہ ہفتے کے دو گشت اور اور مہینے کے تین دن اور اپنے گھر کے اندر اپنے دیوی بچوں کے اندر کی تعلیم اس کو لوگ نازم کرنے تو اس سے اللہ اجازت ہے کہ اندرون ملک میں فضا بنے گی اور ایمان کا درو جب چلے گا تو دن پلٹیں گے اور دین کا پھیلنا آسان ہوگا یہ میرے اکیلے کا کام نہیں یہ ہم سب کا کام ہے سب بھی کر کریں تو تھوڑا تھوڑا کریں تھوڑا تھوڑا سب مل کر کریں تو زیادہ ہو جائے گا مہینے کے تین دن ہفتے کے دو گز روزانہ کی تعلیم مسجد کی اور ایک تعلیم اپنے گھر کے اندر مستورات پہ جو سزائی گیتا میں اس کی تعلیم ہو یہ بہت مستصر سے تشکیل ہے یہ بدل کون کون کرے گا ذرا ہاتھ مجھے کر انداز لگ جائے مہینے کے تین دن ہفتے میں دو روزانہ کی تعلیم بھائی یہ بھی کافی میں ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ جزائشہ مہاراشتر بار اور یہ میں کہتا رہی کہ کون کون نہیں کرے گا وہ ہاتھ اٹھائے یہ ادھر اچھا نہیں اتنا ٹھیک نہیں معلوم ہوتا تو میں یہ نہیں کہتا لیکن وہ بھی اپنے اندر ہی اندر ارادہ کر دیں کہ انشاءاللہ اتنا ان شاء اللہ اتنا کر اللہم صلی اللہ علیہ مولانا محمد مالا علیہ سنگ جنا مولانا محمد مبارک ربنا ظلمنا انفسنا بعتنا بافنا بغفراننا ربنا اننا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنتا ومفلاخرۃ حسنتا وملا عذاب النار ربنا لا تجعل قلوبنا بعدا اذا دتنا بعتنا من رحمتك انت غان ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجنۃ للتقین امام آمین اے اللہ ہمارے تمام براک شرم اے اللہ ہماری تمام رہشوں اللہ تیرے دینوں کے احکامات کے بارے میں ہدایت کے دروازے کو شادہ فرمای کے دروازے کو بند فرما میں اس مجمعے کو بے انتہا قبول فرما اے اللہ تھی کرتاً ہمارے دلوں میں پیدا فرما جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا دکھایا اس کے متوقع رہے ان سب کے جائز مقاصد میں کامیابی محربت فرما صحیح دین کے چالو ہونے کی تو ٹائپ سے سنتے پیدا فرما آخر کے ساتھ تو دین کو دنیا کے اندر زندہ فرما اور اس کے لیے ہماری جانی اور متعلق بیان کیا گیا ہے www.attableague.com The Reviver of